ye azindabad ahmediyat zindabad ahmediyat zindabad احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیات زندہ بار احمدیات زندہ بار احمدیات زندہ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 مدی یا زندہ بار احمدی یا زندہ بار احمدی ہے زندہ باد کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے گا نہ اور کوئی اب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 دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھا دو کدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد احمدی abad Ahmadiyat zindabad Ahmadiyat zindabad Ahmadiyat zindabad Ahmadiyat zindabad Ahmadiyat zindabad Ahmadiyat zindabad Zindabad, Zindabad Zindabad, Zindabad A'udhu billahi minash shaytanir rajeeb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 نف یقین ہم نے ہی یہ ذکر اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قدی کفیش اور ہم نے تو اس سے قبل بھی پہلے گروہوں میں رسول بھیجے تھے اصول اور کوئی رسول ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس سے تمسخ کیا کرتے تھے کبالی کا نسل کو اسی طرح ہم مجرموں کے دنوں میں اس بے باکی کو داخل کرتے ہیں لا وقد خلت سنت الاولین وہ اس رسول پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ اس سے پہلے لوگوں کا محال گزر چکا ہے یارو خود سے باز گیا نہیں ہو اپنی پاک بناو گے گیا نہیں یارو خودی سے با باطل سے میل دل کی ہٹاؤ گیا نہیں باطل سے میل دل کی ہٹاؤ گیا حق کی طرف طرجو بھی لاؤ گے یا نہیں کب تک رہو گے سو تاسو میں ڈوبتے اٹھاؤ گے یا نہیں ہوں اپنی پاک صاف بناؤ گے یا نہیں یارو خودی سے با کیوں کر کرو گرد جو محک ہے ایک بار ہوش کر کے گے یا نہیں ہوں اپنی پاک صاف بناو گے یا نہیں یارو خودی بو خودی سے بز بھی آؤ گیا نہیں ہوں اپنی پاک صف بناؤ گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین کرام السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈیو احمدیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صفی راجپوت سامعین یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ ہم آپ کی خدمت میں ہر ہفتے اور اتوار کے شب لے کر حاضر ہوتے ہیں ہفتے کی شب ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں عربی اور بنگلہ زبان میں پیش کیا جاتا ہے عربی زبان کے پروگرام بھی ایک گھنٹے کے لیے جبکہ بنگلہ زبان کے پروگرام بھی ایک ہی گھنٹے کے لیے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اسی طرح سے اتوار کو آٹھ بجے شب ہماری براہ راست نشریات کا آغاز ہوتا ہے ہم اور آپ ساتھ رہتے ہیں شب بارہ بجے تک ہمارے مستقل سامعین یہ جانتے ہیں کہ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم آپ کی خدمت میں براہ راست رہتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات دیا کرتے ہیں کسی ایک موضوع پر احمدیہ مسلم جماعت کے موقف آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پروگرام کے آخری گھنٹے میں ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ العزیز کی تازہ ترین خطبۂ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کیا کرتے ہیں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں احمدیہ مسلم جماعت کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے سامعین اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں احمدیہ مسلم جماعت کا موقف سامنے رکھیں یہ پروگرام اردو زبان میں پیش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وطن عزیز میں یعنی جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی تو وہاں پر اردو زبان بولی جاتی ہے اردو زبان سمجھی جاتی ہے لیکن احمدیہ مسلم جماعت کو یہ حق حاصل نہیں کہ اپنے اوپر لگائے گئے اعتراضات کا جواب بھی دے سکے بالکل ایک یکطرفہ پراپیگنڈا ہے جو جماعت احمدیہ کے خلاف پاکستان میں کیا جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہاں اس ملک یعنی کینیڈا میں یہ سہولت ہمیں حاصل ہے کہ ہم اپنے اوپر لگنے والے ان الزامات کا جواب آپ کو دے سکتے ہیں اور اپنا موقف بھی بھرپور طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں مختلف نو قسم کے پروگرام لے کر حاضر ہوتا ہے مہینے کے شروع کا پہلا پروگرام جب بھی ہم ریڈیو احمدیہ سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اس میں ہم سیرت طیبہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ ول وسلم کی بابت بات کیا کرتے ہیں آپ کے صحابہ کی بات کیا کرتے ہیں سیرت کی سنت کی بات کیا کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ اگر رحمۃ عالمین کہا جاتا ہے تو واقعی واقعی رحمۃمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولہ وسلم ہی کی ذات ہے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہمارے لیے کیا تعلیمات چھوڑی ہیں تو مختلف واقعات کی روشنی میں یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ جو بھی وصف آ حضور صلی اللہ علیہ ول وسلم کے موجود ہے وہ اس قابل بھی ہے کہ ہم اس کو مثال بنائیں اور اس کی تقلید بھی کر سکیں اسی طرح سے سامعین ایک پروگرام ہمارا ایسا ہوتا ہے جس میں ہم آپ کے ان سوالات کے جواب دیتے ہیں جن کا تعلق فقہ سے ہوتا ہے یعنی فقہی مسائل کا پروگرام اسی پروگرام میں فقی مسائل کے ساتھ ساتھ کچھ آپ کے سماجی مسائل کی بھی بات آتی ہے بڑا معروف پروگرام ہے اور بہت سی کالز ہمیں اس پروگرام میں آتی ہیں سب سے زیادہ ای میلز بھی جو ہمیں موصول ہوتی ہیں وہ انہیں پروگرامس کے متعلق ہوتی ہیں جس میں آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ہمارے ریڈیو احمدیہ کے مہمان مرزا محمد افضل صاحب آپ کے سوالات کے جوابات دیا کرتے ہیں اسی طرح سے ایک اور پروگرام ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں جس کے موضوع صداقت سیدنا حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح معود مہدی محود علیہ الصلاۃ السلام ہے اس پروگرام میں عموماً ہمارے ساتھ مکرم و محترم انصر رضا صاحب موجود ہوتے ہیں اس پروگرام میں بھی آپ کے سوالات ہوتے ہیں انصر رضا صاحب کے جوابات موجود ہوتے ہیں پھر ہمارا ایک اور پروگرام اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے سامع جس میں ہم جس میں ہم آپ کی خدمت میں جس میں ہم آپ کی خدمت میں اسلام اور عصر حاضر یعنی اسلام اور مغرب کی بات کیا کرتے ہیں خاص طور پر ان تبلیغی مسائل کی کوشش کیا کرتے ہیں یا ان تبلیغی مسائی کا ذکر کیا کرتے ہیں جو آج اللہ کے فضل و کرم سے مغرب میں احمدیہ مسلم جماعت یا جماعت احمدیہ کر رہی ہے یہ پروگرام نہ صرف ہم اس میں تبلیغی کوششوں کا ذکر کرتے ہیں بلکہ ان تمام مسائی اور کوششوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو حقیقی اسلام کی تصویر دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے ہمیں کرنی چاہیے اور احمدیہ مسلم جماعت کر رہی ہے اس میں چاہے ہم قرآن ایگزیبیشنس کی بات کریں یا ہم سماجی طور پر اس معاشرے میں شمولیت کی بات کریں یا ہم بتائیں کہ کس طرح امداد باہمی کے اور جو کام جس میں انسانی حقوق کے بارے میں کوئی بات ہو تو احمدیہ مسلم جماعت کے موقف کیا ہے اور کس طرح عملی طور پر ہم کوشش کر رہے ہیں وہ جلسہ ہے سیرت النبی کی بات کی جائے یا قرآن کریم کی مختلف نمائش جو مختلف زبانوں میں تراجم کی ہے اس کی بات کی جائے تو وہ تمام کا ذکر ہم اس پروگرام میں آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ بھی طور پر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوا کرتے ہیں مکرم و محترم امتیاز احمد سرا صاحب اسی طرح سے ہمارے ساتھ موجود ہوا کرتے ہیں صادق احمد صاحب اور مکرم زاہد عابد صاحب آج کا یہ جو پروگرام ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے سامین سامعین یہ اسی سلسلے کا ایک پروگرام ہوگا ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں امتیاز احمد سرا صاحب بھی آج موجود ہوں گے ایک اور ریڈیو احمدیہ کا پروگرام جس کا موضوع کتب سید حضرت مسیح ماود علیہ صلاۃ والسلام ہے وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں اس پروگرام کا مقصد سامعین یہ ہے کہ وہ روحانی خزائن جو آ کر مسیح اور مہدین نے لٹانے تھے ان کا ذکر کیا جائے اور وہ عظیم الشان علمی خزانہ جو سید نہ حضرت مسیح ماؤود علیہ سلاۃ وسلام نے انسانیت کے لیے چھوڑا ہے اس کی بات کی جائے ان کتب میں اسلام پہ لگنے والے اعتراضات کے جوابات بھی ہیں سیدنا حضرت مسیح مودود علیہ صلاح والسلام کی پیش گوئیوں کا ذکر بھی ہے اور آنے والے وقت میں اسلام کے غلبے کی بات بھی کی گئی ہے یہ تمام کی تمام باتیں ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں اپنے اس پروگرام میں جس میں ہم کتب سیدنا حضرت مسیح معہود علیہ صلاح والسلام کا کی ذکر کیا کرتے ہیں اس پروگرام کا ایک اور مقصد یہ بھی ہے سامعین کہ ہمارے سامنے بہت سے سوالات ایسے آتے ہیں جس میں سیدنا حضرت مسیح مود علیہ سات و اسلام کی کسی نہ کسی کتاب کے حوالے سے کوئی غلط بات کی جاتی ہے اور سیاق و سباق سے ہٹ کر تحریروں کو ملا کر ایک ایسا تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے جو اسلام کی بنیادی تعلیم کے ہی خلاف ہوتا ہے تو ایک مقصد یہ ہے کہ آپ اس قسم کے سوالات اس پروگرام میں کریں اور ہم آپ کو اس کا جواب بھی دیں آج کے پروگرام کا ہم آغاز کریں گے اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں نام امتیاز احمد سرا صاحب انہیں خوشآمد کہتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اسی طرح وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ اسی طرح اپنے ان کی خدمت نے السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ کا تحفہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بال اتنے کم کیوں لگ رہے ہیں آج یہ آپ نے بات ٹھیک نہیں کی انگریزی میں کہتے ہیں اسپاٹ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر جو بہت سارے فرائض کیے ہیں عبادتوں کے لحاظ سے ان میں سے ایک عمرہ اور حج کا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جانے کی توفیق ملی اور وہاں پہ عمرہ کرنے کی بھی سعادت مجھے حاصل ہوئی تو اس وجہ سے آپ کو یہ میرے بال آپ کو کم کم نظر آ رہے ہیں آپ سے معذرت چاہتا ہوں زاہد عابد صاحب ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں عموماً مجھے علم ہوا ہے کہ ان کا بھی وہ وقف ہے تو جہاں ان کو خدمت کا کہیں گے وہ وہاں جا پہ کریں گے ان کی کچھ تھوڑی سی ہمیں اپڈیٹ دیجیے جی یہ بڑا اچھا کیا کہ آپ نے ذکر کیا زاہد عابد صاحب کا مولانا زاہد عابد صاحب کی اب ٹرانسفر ہو گئی ہے کیلگری ٹھیک ہے اور کلگری میں جو کینیڈا کی سب سے بڑی مسجد ہے آ آ اس کے امام بطور امام کی خدمت دیں گے ان اللہ تعالیٰ اللہ ان ان کو آسن میں خدمت دین کی توفیق طاع فرمائے آمین اور آمین آمین ان کے ان کی مسائی میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے بہرحال ہماری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں ہم ان کو مس کر رہے ہیں میں نے ابھی ابھی آپ نے مجھے دیکھا فون پکڑا تھا میں نے کو میسج کرا تھا کہ یار تو ضروری ہے کہ ان کی خدمات کو بھی سراہا جائے انہوں نے ماشاءاللہ بڑی خدمت کی ہے ریڈی ایم ریڈیو کی بھی میں نے ان سے آپ بھی آپ کو بھی علم ہے اس بات کا کہ ہم انشاءاللہ شاء پوری کوشش کریں گے کہ ان کو پروگرام کا اسی طرح مستقل حصہ بناتے چلے جائیں جی ہاں بالکل بالکل ان کو پروگرام کا حصہ بھی بنائیں گے اور جیسے موقع ملے گا کیلگری میں چونکہ وقت کا بھی فرق ہے جی اور ظاہر ہے کہ سارے ہی سال اور سارے ہی دن ایسے رہتے ہیں جماعتی مصروفیات بہت ساری ہوتی ہیں جی لیکن اگر ان کے کوئی مرکزی پروگرام نہ ہو تو ہم ضرور ان کو اپنے ساتھ ان پروگرام میں شامل کیا کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ آپ زاہد صاحب اگر براہ راست نہیں بھی سن رہے تو اس پروگرام کی ریکارڈنگ سنیں گے تو اس کے توسط سے ٹورنٹو سے آپ کی خدمت میں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ امتیا صاحب آج کا موضوع تو ہم شروع کرتے ہیں ہمارے لیے تو اللہ کے فضل سے خوشیوں کی بہت ساری خبریں ہیں بہت جی. ساری باتیں ہیں ہمارے پیارے امام سید نازر مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخام اید اللہ تعالی بن نسر عزیز اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو اپنا امریکہ کا دورہ شروع کر چکے ہیں جی. اور ایک جمعہ بھی وہاں پہ پڑھا چکے ہیں کچھ تھوڑا سا مختصر ہمیں بتائیے اس دورے کے بارے میں ابھی تک کی کیا خاص باتیں ہیں تو اس میں ہم بات شروع کرتے ہیں پھر موضوع کو ان شاء اللہ جی آگے جی چلے جائیں گے یہ اللہ تعالیٰ نے سرزمین امریکہ کو ایک بہت بڑی سعادت بخشی ہے کہ حضرت میرالمومن خلیفۃ المسی الخام سید تعالیٰ بن اصل عزیز کو کے قدم اس زمین کو چوم رہے ہیں تو اس میں تین یا چار غالباً مساجد ہیں جن کا افتتاح ہوگا دو مساجد کا افتتاح آلریڈی ہو چکا ہے باشا. اور ایک ہسپتال کا گوٹامالا میں احمدیہ مسلم جماعت نے اس کو تعمیر کیا ہے بڑا سٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے اس کا اس کا آغاز کیا جائے گا اور ابھی مجھے خبر موصول ہوئی ہے کہ حضور ہیوسٹن ٹیکسس وہاں پہ, پہ پہنچ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہرآن حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن اس عزیز کی تائید و نسط فرمائے ہماری تو یہی ہر لمحہ اور احمدی کی آج کل یہی دعا ہے اور ہمیشہ کرتے چلے جاتے ہیں کہ اللہ امام بیروہ القدس و بارک لنا فی عم رہی و عام رہی تو ریڈی احمدیہ کے توسط سے ہم سامین کی خدمت میں بھی دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ حضور انور اید اللہ بن اس عزیز کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ تعالی ان کی ہر آن تائید و نسط فرمائے اور ان شاء اللہ آئندہ خطبات میں حضور خود بھی ذکر فرما دیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی و السد حضور کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے ہمیشہ اور اس دورے میں بھی ان اللہ تعالی ساتھ رہے گی تو یہ ہے اس کا حضور انور تعالیٰ بن عزیز کے دورے کی چند ہائی لائٹس ٹھیک ہے تو جس مسجد کے افتتاح ہوا ہے اس میں سے تو ایک فلیڈلفیا کی مسجد ہے جی ایک فلیدلف... فلیدلف... فیلڈ کی مسجد ہے ایک بالٹی مور کی مسجد ہے غالباً ایک ورجینیا کی مسجد کا افتتاح ابھی ہوگا, ابھی ہوگا، وہ نومبر کی جی، پہلے ہفتے جی. میں سب سے کہ... کی سے بات کی ہے. جی احمدیہ مسلم جماعت کی تاریخ میں فلاڈلفیا کی خاص اہمیت ہے جی اس میں کوئی شک نہیں آ, اصل میں اگر دیکھا جائے تو پہلے تو دیکھا جائے کہ جماعت احمدیہ جو اسلام کی نشت ثانیہ ہے آ, اس کی اس کا پیغام کب پہنچا یہاں پہ ٹھیک ہے اور کیسے پہنچا حضرت مسیح مود و مہدی ماحود علیہ صاحب وسلم نے جب مسیح مود ہونے کا دعویٰ کیا اور آپ نے مختلف اخبارات کے ذریعے سے یہ پیغام دنیا تک پہنچایا کہ میں ہی مسیح معود ہوں اور جو مسیح جس مسیح کا لوگ انتظار کر رہے ہیں وہ نہیں آئے گا وہ فوت ہو گیا ہے اور اس کی قبر محلہ خانیار میں ہے کشمیر میں <تصفح> اور جو مسیح آنے والا تھا میں ہوں تو یہ پیغام دور دور تک پہنچا اور امریکہ کی سرزمین پر بھی یہ پیغام پہنچا اور امریکہ میں ایک شخص تھا جس کا نام جان الیگزینڈر ڈوی کے نام سے مشہور تھا بہت ہی اثر اور رسوخ رکھنے والا یہ شخص تھا اور اس کی بہت بڑی فالوئنگ تھی اس نے ایک شہر آباد کیا ہوا تھا جس کا نام زائن سٹی تھا اور بہت ہی مالدار شخص تھا اور اس کو بہت سارے مالدار شخصیات کی جو سپورٹ حاصل تھی اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ بہت زیادہ اس کی فالوئنگ تھی اور اور بلا کا ایک مقرر تھا اور لوگ اس کی بات باتیں گھنٹے سنتے تھے اور بڑے بڑے اجلاسات کرتا تھا جہاں پہ بھی, بھی جاتا تھا کہ لوگوں کا ایک جمع غفیر اس کے ساتھ ہوتا تھا تو بہرحال جب اس تک پیغام یہ پہنچا ہے تو یہ ایک ایسا شخص تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں سخت گستاخی کرتا تھا اور اسلام کے خلاف اس کے بہت ساری تکارین ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح سلام اپنی کتاب میں ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت سید النبیین وا کو الصادقین وہ خیر المرسلین و امام الطیبین جناب تقدس ماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یہ شخص قاسب اور مختری خیال کرتا تھا اور اپنی خباصت سے گندگی گالیاں اور فحش کلامات سے آن جناب کو یاد کرتا تھا ڈاکٹر ڈوئی کی بات کی جا رہی ہے غرض بوز دین متین کی وجہ سے اس کے اندر سخت ناپاک خصلتیں موجود تھیں اور جیسا کہ خنزیروں کے آگے موتیوں کا کچھ قدر نہیں ایسا ہی وہ توحید اسلام کو بہت حکارت کی نظر سے دیکھتا تھا اور اس کا استحصال چاہتا تھا پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کا علیہ وسلم بہت بڑا دشمن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہمیشہ بدضمانی چاہتا کرتا تھا مسلمانوں کے خلاف اس کے بڑے بہت بڑے عزائم تھے وہ کہتا تھا کہ میری دعا ہے کہ تمام مسلمان ہلاک ہو جائیں گے ڈاکٹر الیگزینڈر ڈوائے کی بات کر رہا ہوں اور وہ چاہتا تھا کہ اسلام نابود ہو جائے اور وہ چاہتا تھا کہ خانہ کعبہ کو ویران ہو جائے تو غرض اس نے اپنی تقاریر میں اسلام کے خلاف بہت بد زبانی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, خلاف بد کی تو اس کے بارے میں حضرت مسیح محدود تو سلام کو جب علم ہوا تو حضور نے فرمایا کہ یہ بات درست نہیں ہے اگر تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ آپ سچے مذہب کے قائل ہو اور تم وہ یہ خود بھی کہتا تھا کہ میں نبی ہوں جی اور حضرت مسیح محدود السلام نے فرمایا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم سچے مذہب پر قائم ہو اور سچے نبی ہو اور تم اسلام کو جھوٹا مزہ سمجھتے ہو بجائے گالیاں نکالنے کے او مجھ سے مقابلہ کر لو نسیحمد تو اسلام نے ایک اوپن چیلنج دیا اور فرمایا کہ یہ اس کو اوپن چیلنج ہے اور لیکن یہ شخص ایسا تھا کہ اس نے بد سے باز نہ آیا اور بدزبانی کرتا چلا گیا جی اور پھر اس کے جو اکربین تھے اور چاہنے والے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت اس طرح ہندوستان میں ایک مسیح معود ہونے کا شخص دعویٰ کرتا ہے وہ آپ کو اس طرح بلا رہا ہے تو اس نے ایک بڑے تکبرانہ انداز سے کہا کہ ہندوستان میں ناوزب اللہ ایک بے وقوف محمدی مسیح ہے جو مجھے بار بار لکھتا ہے کہ یسوع مسیح کی قبر کشمیر میں ہے اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم اس کا جواب کیوں نہیں دیتا مگر کیا مگر کیا تم کو تم خیال کرتے ہو کہ میں ان مچھروں اور مکھیوں کو کا جواب دوں گا اگر میں ان پر پاؤں اپنا رکھ دوں تو ان کو کچل کر مار ڈالوں گا تو یہ اس کے تقبرانہ الفاظ تھے تو اس کے بعد حضرت مسیح محدود والسلام نے خاص دعا کی اور فرمایا کہ اگر یہ شخص مباحلہ قبول کرے یا نہ قبول کرے اب اس کی موت سامنے نظر آ رہی ہے اور حضور نے اس پیش گوئی کر دی کہ یہ میری زندگی کے اندر بڑی عبرت سے مارا جائے گا اس کی جو دولت ہے وہ بکھر جائے گی جو اس کے کام ہے اس میں کسی کام میں برکت نہیں ہوگی جی تو اب دیکھا جائے صفی صاحب حضرت نسیح محمد علیہ السلام کی عمر اس وقت آپ بزرگ تھے جی اور یہ جوان جوان تھا اور حضور نے اس کو چیلنج کے لیے فرمایا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو جو سچا ہوگا وہ, آ, وہ, آ, وہ زیادہ عرصہ زندہ رہے گا جو, جو جھوٹا ہوگا وہ دوسرے کی زندگی میں آ, مر جائے گا تو پندرہ ٹھیک پندرہ دن کے بعد اس شخص آ, کو فالج کا اس کو آ, تقریر کرتے ہوئی مجمعے <coughs> کے دوران ہی اس کو فالج کا دورہ ہوا ہے اور اس کی آہستہ آہستہ جو دولت تھی وہ چلی گئی پھر یہ اس کی جو بدعانتیاں تھیں وہ سامنے کھل کے آنی شروع ہو گئیں پیسے کا اس نے غبن کیا سارا کا سارا جو اس کا مال تھا اس کے لوگ تھے اس کے چھوڑ کے حتیٰ کے اس کی بیوی بچے اس کو چھوڑ کے چلے گئے اور یہ بڑی عبرتناک ناک طریقے سے اس نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارے اور آخر وہ مارا گیا تو اس سے جب پیغام پہنچا ہے یہ چونکہ یہ مباحلے کے جو بیک اینڈ فور تھا چل رہا تھا آپس میں جو ہو رہی تھی باتیں یہ اخبارات میں بھی کور کی گئی امریکہ میں है پورے है امریکہ میں تو جب حضرت مسیح مودسلام کی پیشگوئی کے مطابق الیگزینڈر ڈووی مارا گیا اور عبرت ناک طریقے سے مر گیا, گیا تو اس وقت اخبارات نے اس کو بڑی بڑی سرخیاں سے کور کیا اور ایک مشہور سرخی ہے جس, جس کا ذکر ہے کہ گریٹ از مرزا بالکل محمد جی تو بالکل ٹھیک ہے یہ تو سلسلہ آپ نے جو الیگزینڈر ڈووی کی بات کی ہے تو یہ وہ وقت تھا یعنی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح ماؤد اور مہدی معؤد جو کہ بانی یہ سلسلہ علی احمدیہ تھے ان کے وقت میں یعنی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو یہ سن انیس سو سے قبل کی اس کے درمیان کی بات ہے جی انیس سو تین کے قریب انیس سو تین کی بات ہے جی تو ایک صدی سے زائد ایک سو سال سے زائد وقت ہے جس وقت میں اللہ کی فضل سے امریکہ میں بھی احمدیت کا جی جی پیغام پہنچ چکا تھا چلیں اس کی بات کی تاریخ پر ہم بات کریں گے اور آگے اس جی. سلسلے کو بڑھائیں گے یہاں اپنے سننے والوں کے لیے ہم یہ بات بتا دیں کہ سامین پروگرام کا نام ہے ریڈیو احمدیہ اور میں آپ کا میزبان ہوں صفیہ راجپوت اور میرے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مکرم و محترم امتیاز احمد سرا صاحب سامعین پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا شب بارہ بجے تک یعنی ہمارا اور آپ کے ساتھ رہتا ہے تقریباً نصف شب تک ابھی ساڑھے آٹھ بجے کا وقت ہے یہ پروگرام آٹھ بجے سے دس بجے تک ہم جب آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں تو آپ اسے اسی فریکوینسی پر سن سکتے ہیں لیکن دس بجے شب سے لے کر بارہ بجے تک یعنی پروگرام کے آخری دو گھنٹے پروگرام تو یہی رہے گا امتیاز احمد سرا صاحب بھی ہوں گے موجود آپ کے ساتھ خاصار بھی آپ کے ساتھ موجود رہے گا لیکن فریکوینسی ہماری اے ایم فائیو پر چلی جائے گی یعنی یہ پروگرام جس وقت آپ ایف ایم ہنڈریڈ کے ذریعے سن رہے ہیں یہ پروگرام پھر آپ سن سکیں گے اے ایم فائیو پر اسی طرح سے یہ پروگرام آپ براہ راست سننے کے اور بہت سے ذرائع آپ کے پاس موجود ہیں آپ اگر ریڈیو احمدیہ کی جو ویب سائٹ ہے جس کا نام وائس اسلام اسلام تو وائس آف اسلام ایک ہی لفظ ہے جب اس ویب سائٹ پہ آپ جاتے ہیں تو اس کے ذریعے بھی آپ آج کا یہ پروگرام راہ راست سن سکتے ہیں یہی ویب سائٹ وائس آف اسلام سی اے آپ کو یہ موقع بھی فراہم کرتی ہے کہ کانٹیکٹ اس میں جا کر آپ اپنی رائے اپنے تبصرے یا اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں آپ اپنے سوالات کانٹیکٹ ٹیکس کے ذریعے بھی پہنچا سکتے ہیں اس میں سوال کا بھی ذریعہ ہے جس کے ذریعے اپ سوال لکھ کے ہم تک بھیج سکتے ہیں یا پھر وہ ذریعہ ای میل جو ہمارا ای میل ایڈریس بنتا ہے وہ ہے QA دو ہی لفظ ہیں کیو سے क्वेश्चन اور اے سے انسر QA@voiceofislam.ca اس ای میل ایڈریس پہ جب اپ ای میل کریں گے تو وہ بھی ہم تک پہنچے گی اور آپ کے سوال کو وقت اور موضوع کی مناسبت سے ہم آج کے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ سامین اسی طرح سے اگر اپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور اپنے اپ کے پاس کوئی سوال ہے اپ کے بات پوچھنا تو اسٹوڈیوز کا نمبر ہے فور ون سکس فور ون زیرو ہمارے وہ سامعین جو ہمیں ٹورنٹو شہر سے باہر سے کہیں سے سن رہے ہیں پورے شمالی امریکہ میں اگر آپ کہیں پر بھی موجود ہیں تو آپ ہمیں سوال کر سکتے ہیں ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے آپ ہم تک پہنچ سکتے ہیں ٹول فری نمبر ہے 1855 ایٹ فائیو فائیو فور ون یہ ٹول فی نمبر ہے اس کے ذریعے آپ پورے شمالی امریکہ میں کہیں سے بھی آپ فون کر کے ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں ہمارے وہ معزز سامعین یا وہ معزز لوگ جو ہمیں کال کریں اور ریڈیو کا حصہ بننا چاہیں ان کے لیے درخواست یہ ہے کہ جب آپ پروگرام میں شامل ہوں اور آپ آن ایئر ہوں تو کوشش کیجئے کہ اپنے سوال کو ایک منٹ میں ختم کیجئے یہ پہلی درخواست ہے اور دوسری درخواست یہ ہے کہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ پروگرام براہ راست ہے اور آپ کی آواز بہت سے لوگوں تک جا رہی ہوتی ہے تو گفتگو کا طریقہ کار اس طرح ہونا چاہیے کہ جو ریڈیو کے شایان شان ہوں اور آپ کے بھی شایان شان ہو ریڈیو احمدیہ پہ ہمارے جتنے بھی مقررین تشریف لاتے ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن کریم احادیث و سنت نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی روشنی میں ہی آپ سے بات کیا کرتے ہیں تو جب آپ کے ذہن میں سوال آئے تو وہ سوال علمی ہی رکھی ہے علمی سوالات کے لیے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں اگر ہم کسی سوال میں کچ بحثی دیکھتے ہیں یا اس کا مقصد یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے اور ہمارے شاعن شان نہیں ہیں تو یہ استحقاق ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم آپ کے سوال کا جواب نہ دیں ان گزارشات کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں اسٹوڈیوز کا نمبر 4164106522 یعنی 4164106522 یا پھر ٹورنٹو سے باہر اگر آپ کہیں سے بھی ہم تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر 1855 فور ون اور ایک اور ذریعہ ای میل ایڈریس کا ہے اسلام اس پر ای میل کیجیے یا پھر آپ ہماری ویب سائٹ اسلام اس ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں ان گزارشات کے بعد میں پھر واپس آؤں گا امتیاز احمد سرا صاحب کی طرف ہم نے ڈاکٹر ڈاکٹر الیگزینڈر ڈوبی کی بات کی اور ہم نے دیکھا کہ اس نے سید حضرت وسیح محدود نسات وسلام کا ایک چیلنج لیا تھا اور اس کے نتیجے میں پھر جو اس کے ساتھ ہوئی جی یہاں سے آگے کی بات آپ سے کریں گے لیکن پہلے کالر ہمارے ساتھ آج کے موجود ہیں ان کا سوال لے لیتے ہیں اور پروگرام کو پھر آگے بڑھائیں گے سامعین اس وقت ہمارے ساتھ اقبال احمد صاحب موجود ہیں انہیں ریڈیو احمدیم میں خوش آمدید کہیں گے اقبال صاحب السّلام علیکم و اللہ و اس وقت سوال یہ کرنا ہے کہ ابھی یہ کہا گیا کہ الیگزینڈر صاحب, صاحب نے اور سنت تھی کہ آپ دعا کرتے تھے ہدایت کے لیے جی ہدایت کے اس کی موت کی دعا کی گئی برباد ہونے کی جی کیا جی, جی, جی کیا وجہ جی ہے چلیے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کے سوال کے اقبال صاحب اقبال صاحب Uh, نے سوال کیا ہے جو بات انہوں نے سنی ہے جس حد تک اور جتنی بات ہم نے ذکر کیا ایک واقعے کا کہ ظاہر ہے یہ ریڈیو کا پروگرام ہے براہ راست تو ہے ہوتا ہے اور اس میں وہ وقت نہیں کہ جہاں پوری کی پوری خاطر کی کی جائے اپنے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ بار بار ایک مرزا نام کا ایک شخص بار بار مجھے تحریر کر رہا ہے اور مجھ سے مجھے کہتا ہے کہ میں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی عزت کروں ان کے خلاف دشنام تراضی نہ کروں تو اس جملے میں بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب بار بار نہیں سمجھا کر جب اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی تو پھر اس کو مباحثے کا کہا گیا تھا امتیاز صاحب آپ سے اس کی تفصیلی جواب پھر میں لیتا ہوں لیکن میرے ساتھ اس وقت ایاز صاحب بھی ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ایاز صاحب کو بھی ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہتے ہیں ان کا سوال لیتے ہیں اور پھر گے ایاز صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آجی. جی ٹھیک ہے جی اللہ کا بالکل میں ریڈیو آپ تھا آپ کے یہ پروگرام ہے اس میں کہہ رہے تھے کہ فلاں فلاں بھی نبی ہے فلاں فلاں بھی کوئی ہندو بھی اپنا انسان ہی ہے اس میں بھی نبی آئے ہوں گے سکھوں کے بھی گرو نانک صاحب نبی ہیں تو میرا خیال ہے آپ کے عقیدے کے مطابق فرون بھی نبی ہو س... ہوگا پھر کیونکہ آپ کا جو خیالات ہے نا جی جی وہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے کہ نبی کو پرکھتے نہیں آپ جی جی کہ اگر نبی کریم کے پہلے جہلیت جا... تھی اس کے بعد ان کو شعرا انہوں نے پتہ لگا کہ نبی کریم اس طرح کے ہیں وہ مجھے دکھاتے ہیں لیکن مرزا صاحب نے آج تک یہ کیا کہ نبی کریم کو کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے کہا کہ اگر تو کہے تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں یہ تیرے نام ماننے والوں کو غرق کر دوں کا نہیں ان کے دلوں میں میری محبت کیوں نہیں پیدا کرتا جی تو جی یہ کو تو لگی یہ اے so بہت شکریہ بہت شکریہ ایاز صاحب آپ کے سوال کا تو جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ آپ کے الفاظ ہیں کہ میرے خیال میں پھر آپ فران کو بھی سمجھتے ہوں گے نبی تو آپ کا یہ تو خیال غلط ہے جو بھی بات کی گئی ہے اور جیسے بھی کی گئی اگر کسی کے نبی کی بات کی خود ہی آپ نے کہا کہ ہندوؤں میں بھی نبی آئے ہوں گے ظاہر ہے کہ خدا قرآن کریم نے جو بات کہی ہے اس کے خلاف تو ہم جا نہیں سکتے لیکن سوال آپ کا نوٹ کر لیا ہے اس سوال کے جواب ضرور دیں گے اور ہم بات کریں گے امتیاز صاحب دونوں سوالات جو ہیں ان کا تعلق یہ ہے کہ چونکہ واقعات پوری تسلسل کے ساتھ یا پوری سراحت کے ساتھ نہیں ان تک پہنچے تو پھر ان کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے تو بہتر یہی ہے کہ ہم واقعات کے تسلسل بھی بیان کریں اور جس چیز کو مباہلہ کہتے ہیں اس مباہلے کی بات بھی کر دی جائے قرآن کریم کے حوالے سے بھی بتا دیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا ہاں جی اصل میں بات یہ ہے کہ حضرت اکتس مسیحِ ماعود و مہدی ماہود علیہ صاحب السلام کے ساتھ اس قدر بغض ہے اور جس کی وجہ سے یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ اس کی پورے واقعے کی تفصیلات کیا ہیں جی اور تفصیلات جی ہم نے شروع میں بتا دی کہ کیا کیا وجہ تھی جی حضرت مسیح محدود تو سلام نے کس وجہ سے اس کو للکارا تھا جی اس نے حضرت مسیح محدود رسوۃ السلام نے اس وجہ سے اس کو للکارا تھا کہ وہ اسلام کا سخت دشمن تھا اور اسلام کے خلاف بد زبانی کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں وہ کرتا تھا اور مسلمانوں کی تلو ہلاکت, تلو ہلاکت تلو کے لیے مسلسل دعائیں کرتا تھا کہتا تھا کہ مسلمانوں کو مسلمان ہلاک ہو جائیں اور وہ کعبے کو ویران کرنا چاہتا تھا تو اس وجہ سے حضرت اکتس مسیح ماؤدلام نے اسلام کے دفاع کے لیے اس کو بلایا اور کہتا تھا کہ میں سچا نبی ہوں اور اسلام ایک جھوٹا جھوٹا مذہب ہے اور عیسائیت ایک سچا مذہب ہے تو اس وجہ سے حضرت مسیح مود و مہدی ماحود علیہ السلام نے یہ اس کو اس کو بلایا کہ آپ اگر سچ سمجھتے ہو کہ آپ اسلام ایک تو بدزبانی زبانی سے باز آ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم مباحلہ کر لیتے ہیں اور مباحلہ کا جو ہے یہ قرآن حکم ہے بات مرزا صاحب پہ اعتراض کر دینا آسان ہے اگر مرزا صاحب پہ اعتراض کریں گے تو وہ قرآن کریم پر بھی جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جائے گا حضرت مرزا احمد صاحب کا آدیا مسیح ماؤد محدیہ ماؤدۃ السلام نے قرانی حکم کے تحت اسے بلایا مباحرے کے لیے اور صفی صاحب دیکھا جائے جس سر میں نے ارز کیا کہ یہ جب اعتراض کرتے ہیں حضرت مرزا غلام مصحب کا آدیانی پر تو بھول جاتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصواء کیا ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے اور قرآنی تعلیم کیا ہے تو جب بھول جاتے ہیں تو پھر وہ اعتراض کرتے ہیں اور وہ جب آ, کھول کے بات بیان کی جاتی ہے تو پھر بالکل ہی اپنے آ, اس پہ پاؤں سے الٹ جاتے ہیں واپس تو بات کیا ہوئی کہ اس آ, اس نے اسلام کے خلاف بدزبانی کی اور نبی حضرت مسیح موضوع تو اسلام نے فرمایا کہ اسلام کے خلاف بدزبانی نہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گساخی نہ کرو تو آؤ اس کا ایک سمپل سا ایک آسان سا حل ہے وہ یہ کر لیتے ہیں کہ ہم مباہلہ کر لیتے ہیں اور سچا اور ایک دوسرے پر لانت ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور سچا جھوٹے کی عمر جھوٹے کی جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا یہ اس کی صداقت کا نشان ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ حضرت مسیح مسلم نے جو کیا قرآن حکم کے بالکل عین مطابق کیا اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے پیروی میں کیا ٹھیک ہے اور وہ مباہلے والی جو آیت ہے جی جس میں اپنے بچوں اپنے آپ کو بھی بلاؤ اپنے بچوں کو بھی بلاؤ اپنی yeah. بیویوں کو بھی بلاؤ اور ہم ایک دوسرے پر لانت ڈالیں تو yeah. یہ پرانی کریم کی آیت ہے yeah. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح میں باہلا کیا ان کے ساتھ جو آئے تھے عیسائی آئے تھے بالکل. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت کے مطابق ہے صرف ایک اٹھ کے اعتراض کر دینا حضرت مسیح ماؤد المحدی معلوم السلام پر اور یہ نہ دیکھنا کہ قرآن حکم کیا ہے اور نبی ہے اور آپ کا عمل کیا ہے جی تو بالکل اعتراض ہے اعتراض برائے اعتراض ہے بات یہ ہے کہ اقبال صاحب, صاحب آپ دونوں حضرات کے لیے کہ آپ کو ڈاکٹر الیگزینڈر ڈوبی کے پس منظر اس طرح سے ہم نے چونکہ پروگرام اس کے لیے نہیں ہے بہت سی باتیں ہم نے کرنی تھی تو اس کی تفصیل آپ کے سامنے نہیں رکھی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک شرمناس انسان تھا اور اس کا یعنی اسلام کا بدترین معاند جسے کہتے ہیں اور وہ چاہتا تھا کہ اسلام کو جڑ سے اکھاڑ دے حتیٰ کہ آسمان کے نیچے اسلام کا نام تک باقی نہ رہے اور وہ ایک اخبار چلائے کرتا تھا جس میں اس نے بار بار بار بار ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدزبانی بھی کی اور بد دعا بھی کی اور اس نے ایک دفعہ کہا کہ اے خدا تمام مسلمانوں کو ہلاک کر دے اور کسی مملکت میں ایک مسلمان بھی باقی نہ چھوڑ پھر الیگزینڈر دوئی نے مزید کہا کہ مجھے ان کے زواد اور ان کی تباہی دکھا اور تمام روح زمین پر تسلیتی مذہب اور عیسائی عقیدہ پھیلا دے اس نے مزید کہا کہ میں تمام مسلمانوں کی موت اور دین اسلام کی بربادی کی امید رکھتا ہوں اور میری زندگی کی سب سے بڑی مراد یہی ہے جس سے بڑھ کر اور کوئی مراد نہیں یہ تمام کی تمام حرکتیں تھیں یہ تمام کی تمام بیانات تھے جو اس شخص نے دیے بار بار جب اس کو توجہ دلائی گئی اور بار بار جب اس سے کہا گیا کہ اپنے نقائد سے باز آئے تو اس کے بعد پھر سیدنا حضرت مسیح محمود علیہ السلاۃ والسلام نے اس کے ساتھ ایک روحانی مقابلہ کیا آپ نے اسلام کے دفاع اور حضرت سید خیر الرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی خاطر اور توحید باری تعالیٰ کے لیے غیرت کی وجہ سے اسے اس مقابلے کی دعوت دی اور ظاہر ہے کہ جو طریقہ کار تھا اس طریقہ کار کے بعد کیونکہ ایسا ہمیں علم ہے ایسا نہ تو کبھی ہوا ہے اور نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ دعوت کے بغیر ایک شخص کا کام یہ ہے کہ وہ کہے کہ یا میں زندہ رہوں یا تم زندہ رہو اس طرح کی باتیں نہیں ہیں جس طرح سے آپ نے اس کو فرض کر لیا ہے ہاں جیسا دوسرا, دوسرا میں نے جیسے عرض کیا کہ اعتراض برائے اعتراض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو جی یہ لسل فرمایا لسل تھا, تھا کہ پہاڑ ہاں آپ نے جہاں پہ دیکھا ہے کہ لوگوں میں ہدایت کا ہدایت پا سکتے ہیں وہاں پہ آپ کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم بھی دکھایا ہے جی جہاں پہ تھا کہ اس میں یہ بندہ ہدایت نہیں پا سکتا تو وہاں پہ یہ بھی فرمایا کہ تب اتآبی لاہبی متب ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو یہ آیتیں بھول جاتے ہیں روزمرہ کی پڑنے والی آیتیں ہیں قرآن کریم کی صورتیں لیکن بھول بالکل ٹھیک ہے چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں پھر دوسری بات ایاز صاحب نے کچھ اس طرح سے کی کہ آپ تو سمجھتے ہیں کہ وہ بھی نبی بھی تھا وہ بھی نبی تھا اپنی طرف سے جو انہوں نے خود سمجھا اس کی تو میں نے وضاحت کر دی کہ آپ کی سمجھ آپ کے ساتھ ہے ہماری کوئی ایسی نہ تو سمجھ ہے اور نہ کوئی ایسی بات ہے قرآن کریم نے جن الفاظ میں فرعون کا ذکر کیا ہے وہ کافی ہیں اس کے بعد کسی مسلمان کے دل میں سوائے اس بات کے کوئی اور خیال آ ہی نہیں سکتا کہ فرآون کیا تھا اور اس کا انجام کیا ہوا سب کچھ قرآن کریم میں موجود ہے مذکور ہے اور وہی عقیدہ اللہ کے فضل و کرم سے احمدی مسلم جماعت کا بھی ہے لیکن جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ آپ اور لوگوں کو انبیاء سمجھتے ہیں تو امتیاز صاحب کیا قرآن کریم اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے اچھا اس میں سوری اس سے پہلے وہ جو آیت ہے میں وہ مباہلے کی آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ سرال عمران کی آیت نمبر باسٹھ ہے جس میں فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن حاج جا کا فیم ما جا کا من العلم فقل تعلو ند و ابناکم ابنانا و ابناکم و نسانہ و نسا سکم سم نب اللہ تو اللہ کھلی کھلی آیت ہے اس میں اسی حکم کے تحت مباحل اس, جی. جی. جی. جی. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ چناچے اب آپ کے علم اور وہی پہنچنے کے بعد جو بھی اس کے بارے میں آپ نبی سے بحث کرتے ہیں یا اس پہ شک کرتے ہیں تو نبی تو کہہ دیجیے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے نفسوں کو اور تمہارے نفسوں کو بلا لیں پھر التجا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے فیصلہ کر دے کیسے لانت اللہ کے اللہ کی لانت قرار دیں جھوٹوں پر ٹھیک ہے تو بالکل میں نہیں عیسائیت کے تحت اور پہلا جو ہوا ہے مباحلہ انہیں جران کے عیسائیوں کے ساتھ ہوا ہے ٹھیک ہے یہ تاریخ بھول جاتے ہیں صرف مرزا صاحب اعتراض کرنا ہوتا ہے تو میرے بھائی ہماری آپ سے یہ التجا ہے کہ اگر آپ نے حضرت مرزا صاحب حضرت مسیح ماؤد مہدی معؤد علیہ صاحب اسلام پر کوئی اعتراض کرنا ہوتا ہے تو پہلے دیکھ لیں کہ کہیں وہ قرآنی حکم سے ہٹ کے تو نہیں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور عمل سے ہٹ کے تو نہیں اگر اس کے مطابق ہے تو پھر اعتراض بنتا نہیں ہے اعتراض برائے اعتراض ہے جی چلیے جی, بہت شکریہ اب آپ آ سکتے ہیں ایاز صاحب کے سوال کی طرف جو بات انہوں نے کی تھی. جی, جی. جی تو ایاض صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کئی لوگوں کو نبی مان لیتے ہیں جی اب وہ ظاہر ہے کہ کئی لوگوں کو نہیں اگر کسی کو نبی لکھا ہے اور اس کی ذکر کیا ہے کہ گمان یہ ہے کہ وہ اللہ کا نبی تھا تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے قرآنِ کریم ہمیں اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتا ہے قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف نبی بھیجے ہیں ہر قوم کی طرف نبی بھیجے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جس نے فرمایا کہ ایک لاکھ سے کچھ زائد اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے اور وہ ہدایت کے لیے بھیجے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور صرف کیونکہ اس بات میں بھی ایک ٹانٹ ہے ایک جو ہوتی ہے نا آپ کسی کو تنگ کرنا چاہیں بلا جی, وجہ جی. اب فرون کا نام لیا ہے. قرآن کریم تو کھلے طور پر بتا رہا ہے کہ فرعون ایک ایسا شخص تھا جو اللہ تعالیٰ کے نبی کو جھٹلانے والا تھا جی. اور اس کا ان, ان کا انکار کرنے والا تھا اور اس کے ساتھ کیسا ہوا اللہ تعالیٰ نے کیسا معاملہ کیا ساری رہتی دنیا کے لیے اس کے عبرت کا نشان بنا دیا تو یہ وہ ایسا شخص تھا تو ہم اسے کیوں آ, نبی قرار دیں آ, اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ تعالیٰ کا کلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ پر, پر نازل ہوا وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ تو نبی کا انکاری تھا جی اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ایک بنا دیا ہے عبرت کا نشان آ, باقی رہا جہاں تک انبیاء کا تعلق تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دنیا کی قوم میں نبی بھیجے ہیں اور ان, ان کو ان کا بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ یہی تھا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جائے خدا واحد کی طرف بلایا جائے ان کی اصلاح کی جائے چلیے بہت شکریہ یہ بات اب میں کہنا نہیں چاہیے لیکن بہت صحیح بخاری اگر آپ پڑھیں صحیح بخاری میں کچھ احادیث ایسی بھی موجود ہیں جس میں ایک باپ ہے جو کتاب الاستقاہ میں باندھا گیا ہے جی اور امام بخاری نے اس کا جو باپ باندھا ہے اس میں الفاظ ہے پانی مانگنے کا بیان جی تو اس میں حضرت صفیان سوری نے بیان کیا ہے کہ ہم نے منصور اور عامش نے بیان کیا اس سے ابو توحا نے ان سے مسروخ نے اور انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ کہ جب شروع اسلام میں قریش کا اسلام سے آراز بڑھتا چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا کی جی اس بد دعا کے نتیجے میں ایسا قہد پڑا کہ کفار مرنے لگے اور مردار اور ہڈیاں کھانے لگے جی آخر ابو سفیان آپ آب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کی کہ اے محمد اللہ رحمی کا حکم دیتے ہیں لیکن آپ کی قوم بڑھ رہی سے دعا کیجیے تو پھر آپ نے ایک آیت کی تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس دن کا انتظار کر جب آسمان پر صاف کھلا ہوا دھواں نمودار ہوگا سورہ دخان کی. جی ہاں خان کی بالکل پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی بارش ہوئی اور قید جی تو بات یہ ہے کہ بد دعا کی بات اس طرح سے نہ کر دیا کریں جی نہیں یہ صرف اعتراض برائے اعتراض ہے یہ مثال بھی ان کو پتا ہے اور بڑا مشہور واقعہ تاریخ اسلام کا واقعہ اور اتنی بارش ہوئی کہ دوبارہ دعا کے لیے حدیث اور سورہ لاہب کا جیسے میں نے ذکر فرمایا یہی ہے نا ہلاکت ہو اس کی بیوی پر یہ بیان کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو صرف اعتراض برائے اعتراض ہے اور کوئی وجہ نہیں چلیے بالکل ٹھیک ہے بہت شکریہ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے بات کو آگے لے کے چلیں گے جی ہم نے بات کی تھی الیگزینڈر ڈوبی کی اور الیگزینڈر ڈوبی کے سن انیس سو کی شروع کی بات ہے اس کے بعد پھر ہمیں بتائیں کہ امریکہ میں احمدیت آگے بڑھی جی کیا سلسلہ بنا کسی ایک شخص کا بھی نام آتا ہے ہمیں وہ واقعات بھی بتائیے جی اصل میں آ آ آ آ حضرت مسیح مہدی المہدی ماؤد السلام کے دور میں ہی بہت سارے لوگوں نے خطوط کے ذریعے سے بیعت کی اگر آج ہمارے پروگرام میں ہمیں موقع ملا ایک چیز کا ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ آف ورلڈ ریلیجنز اس کے ریفرنس میں ہم پھر وہ ذکر بھی کریں گے ان کا بھی ذکر کریں گے کہ کس طرح لوگوں نے خطوط کے ذریعے سے بیت کی اور اسلام میں داخل ہوئے بہرحال تو اس کے بعد کوئی ایک منظم جماعت یہاں پہ قائم تو نہیں تھی پھر خلیفۃ ثانی جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ جی کے دور میں ایک رویہ کے مطابق آ آ انہوں نے دیکھا کہ حضرت مسیح معود سلام کے ایک صحابی حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ ہو سرزمین امریکہ پر جاتے ہیں اور تو یہ ایک جلسہ پر انہوں نے اپنا ذکر کیا تو پھر حضرت مفتی محمد صادق صاحب انہوں نے اپنا سفر باندھا لندن گئے لندن سے جب امریکہ گئے ہیں تو امریکہ کی جب پورٹ پہ وہ اترے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ آپ یہاں پہ کس کیا کرنے آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ میں تبلیغ اسلام کرنے آیا ہوں انہوں نے ان کو روک لیا کہ آپ یہاں پہ تبلیغ اسلام کرنے آئے ہیں تو نے کہا کہ جی ہاں میں یہی کرنے آیا ہوں اور آپ کے ملک کو اسلام کی جو بشارت ہے وہ دینا چاہتا ہوں انہوں نے وہاں پہ ان کو روک لیا اور, اور وہاں پہ کافی عرصہ پھر وہ ان کو امریکہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیا تو انہوں نے خط لکھا جو اس وقت جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ تھے تو آپ نے ایک بڑا زبردست جواب دیا آپ نے فرمایا کہ امریکہ کے امریکہ کے پاس جہاز ہیں وہ سمجھتا ہے کہ یورپ کی طاقتیں اس سے ڈرتی ہیں پھر اس کو اپنی فوجوں پر ناز ہے مگر باوجود اپنے ان سامانوں کے وہ ہمیں داخلے سے نہیں روک سکتا ٹھیک یہ خدا تعالیٰ کی ذات پر اتنا یقین تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ بھلے کتنی طاقت ہو وہ ہمیں نہیں روک سکتا وہ امریکہ میں داخل ہونے سے ہم امریکہ میں داخل ہوں گے اور ضرور داخل ہوں گے اور مجھے خدا تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ مفتی صاحب امریکہ میں ضرور داخل ہوں گے ٹھیک ہے اب ایک طرف امریکہ کی حکومت ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ نہیں اندر جا سکتے اور وہ ساحل پری بڑی تنگی میں وہ تقریباً چھ سات مارے ہیں اور انہوں نے خط لکھا اور انہوں نے کس یقین سے حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے خدا تعالی نے بتا دیا کہ وہ ہم داخل ہوں گے اور ضرور داخل ہوں گے اور پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ جو ان کی سے کیا کہتے ہیں امیگریشن ہے ان کو ریچ آؤٹ کیا اور پھر انہوں نے اجازت دے دی تو پہلے آپ نیو یارک میں گئے وہاں پہ تبلیغ کرتے رہے پھر بڑے ان کے انٹرسٹنگ واقعات ہیں کہ جب مفتی محمد صادق صاحب نیو یارک کی سڑکوں پر جاتے تھے اور ایک اپنے روایتی لباس میں تو اکثر لوگ ان کو کہتے تھے لک جیزز کرائسٹ تو حضرت مفتی محمد صادق صاحب اپنی آجی میں اور ان کے کے ساتھ کہتے تھے کہ میں تو جیزس کرائس تو نہیں لیکن میں اس مسیح مود کا ماننے والا ہوں اس کا ایک خادم ہوں بہرحال آپ تبلیغ کرتے کرتے فیلڈلفیا ڈلفیا پہنچے اور فیل ڈلفیا آپ نے مسلسل تین سال تبلیغ کی اور تین سال میں سات سو سے زائد لوگوں نے احمدیت کو قبول, احمد, اسلام احمدیت کو قبول کیا اور وہاں پہ مشن ہاؤس بھی قائم ہوا اور وہاں سے انہوں نے ایک رسالہ بھی جاری کیا جیسے مسلم سن رائز کہتے ہیں اور مشن ہاؤس بھی وہاں پہ قائم کر دیا وہاں پہ مسجد کا بھی ایک جو ایک باقاعدہ مسجد تو نہیں تھی ایک گھر کو لے کے اس کو اس کے اندر نمازیں وغیرہ باقاعدگی سے شروع کر دی گئی تو اس فیلڈلفیا کی بات کر رہے تھے آپ اور حضرت مفتی محمد صادق صاحب کا نام ہے اور وہاں پہ مسجد کا افتتاح ہوا ہے اور یہ فیڈلفیا کی پہلی پرپس بلڈ مسجد ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ماشاء اللہ جی ما بالکل کی پہلی ایک باقاعدہ مسجد ہے جی اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ توفیق اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کو آج دے رہا ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں موقع اور وسائل مہیا آتے ہیں اللہ کے فضل سے ہم اللہ کے گھر آباد کر رہے ہیں نہ صرف یہ کہ بنا رہے ہیں بلکہ آباد کر رہے ہیں اور جس جگہ بھی مسجد بنتی ہے اس جگہ پھر ایک موضوع شروع ہوتا ہے اسلام کے بارے میں بات شروع ہوتی ہے امتیاز صاحب یہ جو مسجد ہم بنا دیتے ہیں جیسے ہم نے برمپٹن میں مسجد بنی ہے مسجد بیت الاسلام وان میں ہے بہت بڑی مسجد اللہ کے فضل و کرم سے کیلگری کی بات آپ نے کی ہے جی ڈلفیا میں بھی مسجد بنی ہے جی اب جو گردو نواق کے لوگ ہیں جو جی. وہاں سے گزرتے ہیں جو وہاں کے اسکولس ہیں وہاں کا سٹی ہے جی یہ ان مسجدوں کو کیسے دیکھتے ہیں یہ لوگ آج کل اگر دیکھا جائے تو اسلام کے بارے میں لوگوں کی جو پرسیپشن ہے یا سمجھ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ نوزب اللہ اسلام ایک ایسا مذہب مذہب ہے جو اتنا اوپن نہیں ہے ویلکمنگ جی. نہیں ہے لوگوں کو اپنے عبادت گاہوں میں نہیں بلاتا یا اس طرح کر کے اور پتہ نہیں مساجد میں کیا ہو رہا ہوتا ہے تو لوگوں کے بہرحال اس کے بارے میں ایسے تاثرات ہیں میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے ابتدائی تاثرات ایسے ہی تھے مساجد میں آنے سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے خلافت کو قائم کیا ہے اور خلافت احمدیہ ہمیں ہر لمحہ گاہے بگائے ہمیں ہدایت کرتا رہتا ہے کرتی رہتی ہے کہ ہمیں کیسے کام کرنے ہیں اور حضرت خلیفت المسی الخت عزیز نے یہ فرمایا کہ ہماری مساجد کو ہمیشہ اوپن رہنا چاہیے لوگ آئیں آ کے دیکھیں ہم مساجد میں کیا کرتے ہیں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اس مساجد کو اسپیشلی جو مغربی ممالک ہے ویسٹرن ہیموسفیئر ہے اس میں مساجد کو کے جو خطیب ہیں یا ان کے خطابات جوہاں سے مساجد جو خطابات ہوتے ہیں ان کو بھی مانیٹر کرنا چاہیے تو یہ ایک ماحول پیدا کرتی ہے ٹرانسپیرنسی کا کہ کھلا کھلا واضح ہو کہ کوئی چیز چھپانے کے لیے نہیں ہے ہمارے پاس اور جب مساجد کے دروازے کھلے ہوں گے لوگ آ کے دیکھیں گے اور خطیبوں کے خطاب بھی سن رہے ہوں گے کہ یہ کیا لوگ کہہ رہے ہیں تو ایک ایسا ماحول پیدا ہوگا کہ مسلمانوں پر ٹرسٹ کیا جائے گا اعتبار کیا جائے گا اور مساجد ہمیشہ سے ایک تعلیم کا گہوارہ تعلیم کا مرکز اور میٹنگ پلیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی بھی دیکھ لیں تو وہ عبادت گاہ بھی تھی لوگوں سے ملنے کا ملنے بالکل. بھی وہاں ملتے تھے بالکل. وہاں پہ درست بھی ہوتے تھے بالکل. وہاں پہ فیصلے بھی ہوتے تھے بالکل. تو ایک مسجد صرف ایک اس کو لمٹ حد تک نے اسلام نے مقرر کیا اس میں بہت ساری ایک ایسی پلیس ہے جگہ ہے جہاں پہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے institution institution institution تو ایک ایسا ادارہ ہے جس میں کچھ نہ کچھ ہمیشہ چلتا جلا جا رہا ہے اب اللہ تعالیٰ کی فضل سے جماعت احمدیہ جس طرح آپ نے ابتدا میں جب تعارف کروا رہے تھے ماسک اوپن ہاؤس کا تو اس کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ آئیں اور مساجد کو دیکھیں اور اس میں دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے اور ہم ہم ہمارے ہمیں مساجد میں کچھ چھپانے کے لیے نہیں ہے ہمارے پاس اور سفی صاحب میں خود پرسنل طور پہ بہت سارے لوگوں کو یہاں پہ جانتا ہوں آٹو میں بھی جانتا تھا یہاں پہ بھی جن کا جماعت جن کا مسلمانوں کے بارے میں ایک عجیب سا تاثر تھا کہ ناوز بلّہ یہ بڑے سیکرٹیو ہیں خفیہ طور پر کام کرنے والے ہیں جب ان کے لیے مساجد کے دروازے کھولے گئے اور ان کو کہا گیا کہ آپ ہماری مساجد کو استعمال بھی کر سکتے ہیں آپ سارا کچھ اور یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ, اللہ, اللہ وسلم کے تحت ہے جب نجران کے عیسائی آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان کو مسجد نبی میں عبادت کی اجازت دی تو یہ جماعت احمدیاں حضور صلی اللہ, اللہ کے چل, چل کر عمل کرتی ہے تو یہ ہے تو جماعت اس وجہ سے جماعت نے جہاں پہ بھی مسجد قائم کی ہے وہاں پہ یہی میسج اور پیغام ملتا ہے حضور انورید اللہ تعالیٰ بن عزیز جب بھی افتتاح کرتے ہیں کہ مساجد کو ہمیشہ خدا کی عبادت کے لیے اس کو کھولا جائے دوسرا اس کو لوگوں کے لیے کھلا رکھا جائے تیسرا کہ مسجد میں اگر کوئی اور بھی عبادت کرنا چاہتا ہے وہ کرے یا کہ عبادت کرے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے میں نے عرض کیا کہ برج ہوتے ہیں بیلڈ ہوتے ہیں آپس میں تعلقات بہتر ہوتے ہیں اور ایک جو معاشرے میں جو کسی ایک گروپ کو مارجنائز کر کیا جاتا ہے یا کسی بہانے سے کیا جاتا ہے وہ بہانہ نہیں رہتا ٹھیک ہے چلیے اور اس زمین میں بہت سے واقعات ہوں گے آپ کے پاس ایک میرے ذہن میں فوراً ایک واقعہ آیا یہ ای دو دو سال قبل کی بات ہے کہ جب یہ گستاخانہ خاکوں کا معاملہ پہلی دفعہ آیا تھا تو احمدیہ مسلم جماعت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سندگی کے اوپر ایک پوری ایک ڈاکیومنٹری کی دام سے شروع کی تھی اور وہ سلسلے جی. تمام کی تمام کینیڈا میں ہوئے تو ایک پروگرام جب ہم نے کیا تو اس میں اس پروگرام میں ایک جگہ پہ آزان بھی تھی اور اس آزان کا ترجمہ بھی تھا جی. اس سارے پروگرام کے بعد ایک مہمان خاتون سے ملاقات ہوئی جن کی عمر چھاسی برس تھی اس وقت. جی. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ چھاسی سال میں پہلی مرتبہ اسلام کے بارے میں انہوں نے مسلمانوں سے کچھ سنا ہے جی تو یہ دوسری بات تھی ان کی اور تیسری یہ تھی کہ یہ جو لفظ اذان جس کو آپ عربی میں کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ آپ نماز سے پہلے اذان ہوتی تھی اور اس کو کال کرتے ہیں لوگوں کو تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اس اذان کا مطلب شاید یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ تو مسجد میں آ جائیں اور جو مسلمان نہیں ہیں انہیں اجازت یعنی اس میں یہ لفظ موجود ہے کہیں کہ مسلمان کے علاوہ کوئی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا تو وہ کہتی ہیں کہ آج بہت انگلش میں جو لکھا ہوا تھا اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہوئی تھی کہ مسجد میں نہیں آ سکتا کوئی اور جی تو کیا یہ آپ کے اذان کا حصہ نہیں ہے کہ نہیں اذان میں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے اور اذان میں اگر آپ دیکھیں تو کہیں پہ بھی لفظ یہ لفظ بھی نہیں آتا کہ مسلمانوں آ جاؤ مسجد میں وہ تو آپ کو سلامتی کی طرف بلا رہی ہے کامیابی کی طرف بلا رہی ہے عبادت کی طرف بلا رہی ہے مسجد پھر انہوں نے کہا کہ کیا یہ بات کہیں اور آپ کے کلمے میں ہے کسی آپ کی بیسک ٹیچنگ اچھا. میں ہے کہ آپ مسجد میں کسی کو نہیں جانے دیں گے نہیں ہماری بیسک ٹیچنگ میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے پھر وہ تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ کیا آپ کی بیسک ٹیچنگ میں ایسی بات ہے کہ عورت مسجد میں قدم ہی نہیں رکھ سکتی ہم نے کہا ہماری بیسک ٹیچنگ میں ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ عورت مسجد میں قدم نہیں رکھ سکتی حج بھی ہوتا ہے عمرہ بھی ہوتا ہے مسجد نبی میں بھی, بھی نمازیں ہوتی ہیں ہماری مساجد میں بھی عورتوں کی مخصوص جگہ جی ہے آتی ہیں نمازیں پڑھ لیتی ہیں جی and then she said کہ دیکھو مجھے تو میں نے تو کئی عورتوں سے پوچھا ہے جو مسلمان تھی کہ مجھے مسجد میں لے کر جاؤ تو انہوں نے کہا ہم خود نہیں جاتی تو آپ کو کہاں سے لے کر جائیں <laughs> تو میں تو آج تک نہ مسجد گئی اور پھر وہ ہمیں اس طرح کہتی تھی کہ نہیں ہمارے مذہب میں منع ہے جی اسلام میں منع ہے کہ آپ مسجد جائیں تو میرا یہ کانسیپٹ تھا میں یہ سوچتی تھی ساری عمر تو پھر وہ مطلب ان کے مجھے یاد ہے مسکرا کے کہتی ہیں کہ چلو اس عمر میں میری ایک غلط فہمی تو دور ہوئی, دور ہوئی, دور ہوئی لیکن جی اور بھی ہوئی ہیں آج جو میں نے دیکھا ہے جو جی باتیں اس سے مجھے اور بھی بہت سی غلط فہمیاں دور ہوئی لیکن ایک یہ تو دور ہوئی جی اب اس سلوک سے جب ہم دیکھتے ہیں آم ہمیں یہ نظر نہیں آتا صاحب کے جو دین کے بارے میں بات کی گئی یہ مومن کے بارے میں بات کی گئی کہ حکمت جی مومن کی گمشدہ میراث ہے جی حکمت سے آ ہو جاتے ہیں لوگ اور دوسری طرف جب آپ لوگوں کو دور کرتے ہیں اور دور رکھتے ہیں مساجد سے جی تو اس قسم کا جو گمان ہے یا وہ حقیقت بنتا ہوا نظر آتا ہے کہ ان مساجد میں پتہ نہیں یہ شدت پسندی کی تعلیم دیتے ہیں جی ان مساجد میں پتہ نہیں یہ ایک ایسے جہاد کی تعلیم دیتے ہیں جو غیر مسلموں کو مارنے کی بات کرتا ہے جی اس زمین میں ایک دو واقعات ہمارے ہاں بھی ہوا ہیں ہاں جی بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کینیڈا میں بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں آٹو میں بھی ایک مسجد کی جو چیریٹی سٹیٹس تھا وہ ریو کیا گیا اور وہ صرف اس بنا پر کہ وہاں پہ خطیب جو ہیں وہ دہشت گردی کی تعلیم دے رہے ہیں اور جو سی آر اے ہے اس نے اس کو میں نام نہیں لیتا اس مسجد کا اسی طرح ایک بڑا پرامنٹ مسلم گروپ ہے یہاں پہ کینیڈا میں اور اس کا نام بھی میں نہیں لینا مناسب سمے لیکن اس کا بھی سی آر اے نے سسپینڈ کر دیا ہے جو چیریٹی سٹیٹس ہے تو اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کی افیلیشنز ہیں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو کسی بھی دنیا کے کسی بھی حصے میں وہ آپریٹ کر رہی ہوں تو اس وجہ سے ان کا چیریٹی سٹیٹس انہوں نے ریوک کر دیا ہے سسپینڈ کر دیا ہے تو اصل میں بات یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو امن کی تعلیم دیتا ہے اخوت کی تعلیم دیتا ہے اور رواداری کی تعلیم دیتا ہے اور جب مساجد کو استعمال کیا جائے گا ایسی تعلیم دینے کے جو اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے تو وہ ہمارے لیے مصائب کریٹ کرے گی اور اور یہ بڑی واضح طور پر جن اور, اور تنظیموں کا میں نے ذکر کیا ابھی بغیر نام لیے ہوئے وہ تنظیموں نے اس طرح کیا ہے اور ان کی ان کے لیے اب مشکلات ہیں ایک اور سفیسہ میں نے آپ سے شاید ذکر نہیں کیا ایک اور ایک گروپ تھا اس نے ایک پروگرام آرگنائز کیا اور وہاں پہ دو یا تین جو کرسچن کینیڈینس ہیں عورتیں شاید آپ کے علم میں ہو وہ گئی ہیں پروگرام اٹینڈ کرنے کے لیے اور وہاں کے ان کے فلائر کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اٹ از اوپن ایوری باڈی از ویلکم تو لیکن وہ جب گئی ہیں وہاں ان کو روک دیا گیا کہ نہیں اٹس اونلی فار مسلمس تو اگر وہ اگر اٹ اگر وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی تھا تو اگر وہ عورتیں آ جاتی اور پروگرام کو اٹینڈ کر لیں تو کوئی حرج نہیں تھا اور اس سے है. جو اسلام کی بدنامی ہوتی ہے وہ بہت بڑے اسکیل پر ہوتی ہے اور ہم لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں جسے اسلام کا نام روشن ہو لیکن بدقسمتی سے ہمارا ذہن اس طرف سے نہیں جاتا اس لیے خلافت کی بہت ضرورت ہے ہمیں ٹھیک ہے خلافت ہمیں ہمیشہ اس طرف ہدایت کرتی ہے جہاں سے اسلام کی تعلیم نکھر کر لوگوں سامنے آتی ہے جس طرح آپ نے ذکر کیا اس عورت کا کہ جس نے چھیاسی سال گزر گئے تھے اور اس کے ذہن میں یہ اسلام کے بارے میں ایسے شکوک پائے جاتے تھے اور وہ آساری عمر گزر گئی اور, اور آب کیلئے تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو احمدیہ مسلم جماعت جو ریچ آؤٹ کرتی ہے اور اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچاتی ہے اور یہ دراصل اس کے پیچھے رہنمائی خلافت کی ہوتی ہے اور خلافت کے نور سے ہم آگے پھر یہ پیغام اسلام احمدیت کا لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے پروگرام جس کا میں ذکر کر رہا تھا وہ ایسٹونشنگ سٹوری ایسٹونشنگ سٹوری آف آف جی خلافت کی اور کس طرح خلافت ہمیں, ہمیں ہماری راہنمائی کرتی ہے جی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے فائدے کے لیے خلافت کو قائم کیا ہے شفا من النار کہ تم گمراہی کے گڑے کے کنارے پر کھڑے تھے آگ کے گڑے کے کنارے پر کھڑے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا دیا وہ کیسے بچایا حبل اللہ کے ذریعے جا. اور مسلمان اس کو اس, اس, اس, اس کو اس کی بات نہیں کرے اس کو مان نہیں رہے تو نقصان آ جا کے مسلمانوں کا امت مسلمان کا ہے جی. جو مان رہے ہیں وہ فائدے میں اب وہ بات میں یہ کرنے لگا تھا کہ دو قسم کے ریسپانس تھے جب یہ خاکوں کا واقع ہوئے ہیں واقعات ہوئے ہیں فرانس میں اور دوسری جگہوں پر ایک طرف امت مسلمان کا تھا جو کہ باہر سڑکوں پر لے آئیں آگے لگا دیں اپنی ہی جائیدادوں کو آگ لگا دیں لوگوں کی پراپرٹیز کو تباہ کر دیں یا کسی امبیسی میں توڑ پھوڑ کر دیں یہ ریسپانس تھا دوسری طرف جماعت احمدیہ مسلمہ کا کیا رسپانس تھا حضور انور خلی حضرت میر المعمن خلیفۃ المسی الخام سیدیہ بن انصل عزیز نے جماعت احمدیہ کو پوری دنیا کے احمدی مسلمانوں کو یہ ہدایت فرمائی کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر پروگرام کیے جائیں پھر پوری دنیا میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر پروگرام ہوئے پوری دنیا میں. اور پھر حضور نے یہ ہدایت فرمائی کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر جو کتاب ہے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی. وہ علیہ وسلم لوگوں وسلم. میں مفت تقسیم کر دی. جی. لاکھوں کی تعداد میں ہاں کروڑوں کی تعداد میں یہ جی. کتاب کتاب تقسیم مفت کی گی جی. جی. جی. اور صرف اور یہ ہے اور اس کے بعد ایک اور طریقہ تھا کہ اگر انہوں نے قلم اٹھایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو ہم نے بھی قلم اٹھایا ہے جی. حضور انور عزیز کی ایک کتاب ہے اس کا سارا جواب ہے ان خاکوں کے جو حقیقت ہے اور اس کے جو ایک اسلام مسلمان کا ردعمل ہونا چاہیے حضور کی ایک کتاب ہے ٹھیک ہے وہ پھر جو احمدی مسلمان ہیں انہوں نے دنیا بھر میں مختلف ٹی وی چینلز پر ریڈیو چینل ریڈیو سٹیشنز پر انٹرویوز دیے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی جو پاک سیرت ہے لوگوں کے سامنے بیان کی گئی اور اخباروں میں بہت سارے آرٹیکلز دکھے گئے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم. سیرت کو لوگوں تک پہنچایا گیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سارے لوگوں نے اس کو سراہا اور پھر ابھی یہ ریسنٹلی زاہد آبد صاحب نے بھی ذکر کیا تھا پچھلے پروگرام میں کہ جو اسپیچ کامپیٹیشن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی سے جی سیرت کے اوپر جی جی جی تو یہ خلافت کی روشنی ہے جس سے ایک احمدی مسلمان لوگوں کو لوگوں تک اسلام کی حقیقی تعلیم پیش کرتا ہے اور دوسری طرف وہ مسلمان ہیں گو کہ ہمارے بھائی ہیں لیکن ان کا دیکھیں رد عمل کیا ہوتا ہے توڑ پھوڑ سڑکوں پر آ جانا اپنی ہی پراپرٹی کو نقصان پہنچانا جی جی تو اس کیا یہی تو وہ چاہتے ہیں یہی وہ چاہتے ہیں یہی گھنونی سازش ہوتی ہے جس میں وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں احمدیہ اور میں آپ کا میزبان ہوں سفی راجپوت اور میرے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں امتیاز احمد سرا صاحب پروگرام میں آج ہمارا موضوع مختلف موضوع ہیں جن کو ہم ساتھ لے کر چل رہے ہیں بنیادی طور پر ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے دو مزید نئی مساجد کے افتتاح اس ہفتے امام جماعت احمدی حضرت مرزا مصر الرحمد صاحب خلیفت المسیح الخص عزیز نے کیا ہے ایک فلیڈلفیا میں اور دوسری دوسری مسجد ہم نے کہاں بتائی تھی بالٹی مور بالتھی مور تو فلیڈلفیا اور بالتی مور ان دو مساجد کا افتتاح ہوا فلیڈلفیا اور بالتی مور کی یہ مساجد باقاعدہ پرپس بلڈ جسے ہم کہتے ہیں کہ مساجد ہی کی طرح سے ہے اور انشاء اللہ اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کا اس کے ذریعے ایک اور طریقے سے بھی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ امید یہی ہے کہ اسلام اور حقیقی اسلام کی عملی تفسیر اللہ کے فضل و سے ان مساجد کے ذریعے وہاں کے رہنے والوں تک پہنچے گی بات آگے بڑھ رہی تھی ہم نے مفتی محمد صادق صاحب کی بھی بات کی تھی اس سے پہلے کے بات کو آگے بڑھائیں سامعین کو یاد کرا دیتے ہیں کہ اگر آپ پریری احمدیہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیوز کا نمبر 4164106522 فور ون سکس یہ نمبر ہے جس پہ آپ کال کر سکتے ہیں یا پھر ریڈیو احمدیہ کا ٹول فری نمبر ہے ون ایٹ فائیو فائیو فور ون آپ کال کر سکتے ہیں اپنے سوال کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں پروگرام میں جب آپ براہ راست آئیں تو آپ کے پاس سوال کرنے کے لیے ایک منٹ کا وقت ہوتا ہے کوشش اور درخواست ہماری یہی ہے کہ آپ کے سوالات لیے جائیں آپ نے کوئی تبصرہ کرنا ہو یا آپ نے کوئی رائے دینی ہو تو وہ بھی ایک ہی منٹ میں ختم کیجیے یا پھر آپ کو ہماری ویب سائٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے کے ذریعے اپنی رائے یا تبصرے کو ہم تک پہنچا سکتے ہیں پروگرام میں ہم اور آپ ساتھ رہیں گے دس بجے تک اسی فریکوینسی پر تو سامعین دس بجے کے بعد سے لے کر بارہ بجے تک پروگرام کے آخری دو گھنٹے ہم اور آپ ساتھ ہوں گے ایم 530 پر آپ ہمیں ایم 530 پر بھی سن سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کو دقت ہو تو آپ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے کے ذریعے بھی ریڈیو کے پروگرام براہ راست سن سکتے ہیں یہ جو دورہ ہے امتیاز صاحب حضور انور اللہ تعالیٰ عزیز کا تقریباً تین ہفتے کا جس میں کئی مقاصد ہیں اس دورے کے ایک تو یہ ہے کہ مساجد کے افتتاح ہے جی اس پہ بھی ہم بات کریں گے پھر انشاءاللہ ایک اسپتال کے افتتاح گوئٹہ مالا میں ہو رہا ہے جی. اس کی بھی ہم ذکر کریں گے جو یہ جو حضور کا خطاب تھا جی ہم نے مسجد کی بات بھی کی مساجد کی بھی جی. بات کی تو جب بھی مسجدوں کا افتتاح اور حضور وہاں تشریف لائیں تو خاص طور پر ظاہر پہلا ذکر یہی کیا جاتا ہے کہ یہ مسجد تو بنی ہے اس کو آباد کرنا نماز کو قائم کرنا یہ اولین مقصد ہے اور یہ ایک تربیت گاہ ہے جی. تربیتی امور بھی سارے اور وہ تربیت شروع اس بات سے ہوتی ہے کہ آپ نماز پنجانے کے لیے مسجد میں حاضر ہوں اور کیا ایسے پوائنٹس ہمیں حضور نے بتائے اس اپنے اس خطاب میں کچھ ہمارے سننے والوں کے ساتھ اگر آپ ہاں جی اس میں میرے ہی اپنے الفاظ میں ہے لیکن اس کا مضمون یہی ہے حضور نے فرمایا کہ جو ہم احمدی مسلمان ہیں ہم اسلام کی جو امن پسند تعلیم ہے وہ دنیا بھر میں پہنچانے والے ہیں اور وہ کس طرح ہم پہنچاتے ہیں جی. ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے وہ امن پسند تعلیم پہنچاتے ہیں اور اپنے عمل سے پھر اس کو ثابت کرتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم ایک امن پسند تعلیم ہے جب ایک جگہ پر مسجد قائم ہوتی ہے تو وہاں پر ہماری ذمہ داری یہ ہو جاتی ہے کہ ہم نے اس مسجد کو آباد کرنا ہے اور اپنے عمل سے اسلام کی تعلیم ایسی پہنچانی ہے کہ جو امن پسند تعلیم ہے ٹھیک ہے پھر حضور نے فرمایا کہ جو جو ہر مسجد ہوتی ہے جب اس کی تعمیر کی جاتی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ ایک بہت بڑا چیلنج لے کے آتی ہے اور وہ چیلنج کیا ہوتا ہے وہ چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنی زندگی کو امپروو کرتے رہنا ہے اور اپنے جو خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے زندہ تعلق ہے اس کو قائم کرنا ہے اور اور اپنی جو اخلاقیات ہے ان کو بہتر بنانا ہے پھر حضور نے فرمایا کہ یہ اس کو انگریزی میں پڑھتا ہوں کہ اٹ ول پرو اے بیکن آف لائٹ کہ ایک روشنی کی شمع ثابت ہوگی یہ مسجد اور فرمایا کہ ہوپ to all پیس loving پیپل اور ہر امن پسند لوگوں کے لیے یہ ایک امید کرے گی اور ار رسپیکٹو آف دیئر کاسٹ اور کلر اس میں کسی کا یہی اسلام کی دیکھیں خوبصورت تعلیم ہے سفید صاحب جی. کہ جو نبی کریم صلی اللہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرد اور عورت سے پیدا کیا اور پھر اس کو مختلف قبائل میں تقسیم کر دیا تاکہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکیں لیکن فرمایا کہ بہترین تم میں سے وہ شخص ہے جو تم میں سے زیادہ تکوا شار ہے پھر یہ یہاں ہی پہ حضور یہی فرما رہے ہیں کہ جو یہ مسجد ہے سب لوگوں کے لیے یہ کھلی ہے بے شک کوئی بھی ان کا رنگ ہو کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں اور کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں چلیے بہت شکریہ امتیاز صاحب شامل پروگرام جاری ہے اور پروگرام میں ہم آپ کے سوالات بھی ساتھ ساتھ شامل کیا کرتے ہیں 4164106522 ون اسٹوڈیوز کا نمبر ہے یا پھر ٹول فری نمبر 1855 4106522 آج آپ کی میزبانی کے فرائض حاقار کے پاس ہیں میں سفی راجپوت ہوں اور میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں امتیاز احمد سرا صاحب آپ کے سوالات بھی ہم شامل کریں گے اور ساتھ جو دوسرے موضوعات ہیں جن پر ہم گفتگو کر رہے ہیں ان موضوعات پر ہم اپنی گفتگو کو بھی جاری رکھیں گے پروگرام ہمارا دس بجے شب تک اسی فریکوینسی پر پیش کیا جائے گا جبکہ 10 دس بجے کے بعد آخری دو گھنٹے کا پروگرام ہم آپ کی خدمت میں اے ایم 530 پر لے کر حاضر ہوں گے دس سے گیارہ بجے تک ہم اور آپ براہ راست نشریات میں شامل رہیں گے اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز کے انیس اکتوبر کے خطبۂ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کریں گے جس خطبہ جمعہ میں آپ نے اس مسجد بیت العافیت اگر میں نام صحیح لے رہا ہوں کہ افتتاح فرمایا فلیڈلفیا میں تو جو حضور کا خطبہ تھا اس کی ہم ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں پروگرام کے آخری گھنٹے میں پیش کریں گے یہی دستور ہمارے پروگرام کا رہتا ہے کہ تین گھنٹے براہ راست اور آخری گھنٹے میں آپ کی خدمت میں ہم خود جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کیا کرتے ہیں اس کے خصوصی مخاطب تو احمدی حضرات ہوتے ہیں لیکن عمومی طور پہ تربیتی موضوعات پر بات ہوتی ہے تو بہتر ہے کہ خلیفہ وقت کی زبان میں آپ دیکھیں کہ احمدیوں کو کیا نصیحت کی جاتی ہے ایک تو بات یہ ہے اور دوسرا یہ بھی کہ بہت سی جو غلط فہمیاں ہیں بہت سی باتیں جو کی جاتی ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا باتیں کرتے ہیں کیا تعلیم دیتے ہیں کس طرح اپنے لوگوں کو ساتھ جوڑ کے رکھتے ہیں تو آپ بھی سنیے کہ کیا بات کی جاتی ہے اور الفت اور محبت کا وہ رشتہ کیسے قائم ہے خلافت کے ساتھ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے جو آپ نے اس حضور کے ایڈریس کی بات کی ہے یا اس خطاب کی بات کی ہے مسجد کے افتتاح کی بات کی ہے قرآن کریم نے بھی مساجد مصرف بھی بیان کیا ہے اور مسلمانوں کا بھی اور یہی کہ مسجد اس لیے بنائی جائے کہ اللہ کا نام اس میں بلند کیا جائے جی اور مان آئے عبادت کریں اور ساتھ صرف مسجد کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ ساتھ اور بھی جو ارکان ایمان ہے کہ جب آپ جی. نماز ادا کرتے ہیں تو آپ میں جو باقی پلرز آف ریلیجن جسے ہم کہتے ہیں کہ دین کے جو باقی ستون ہے آپ کی توجہ اس طرف بھی ہوتی ہے نماز کے ساتھ روزے کی طرف بھی ہوتی ہے زکوٰۃ کی طرف بھی ہوتی ہے پھر م. آپ حج اور عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں یہ تربیت ہے جو جس کا آغاز مسجد سے کیا جاتا ہے میں موضوع سے ہٹنا چاہ رہا ہوں جی, جی. میں ذرا سا ہٹ کے ایک سوال جی. آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں امیر مجھے امید تھی کہ کوئی نہ کوئی سامعین میں سے آئے گا سوال لے کر آئے گا اس ہفتے کا جو کینیڈا کے لیے خاص موضوع رہا ہے امتیاز صاحب وہ کینیبیز کے حوالے سے تھا جی ٹھیک <laughs> ہے اور اس میں جو لیگل لیگلائز ہوئی تو بہت سے لوگوں نے کیونکہ پیرنٹس کے ساتھ یا والدین کے ساتھ ہمارا ایک رابطہ بھی رہتا ہے جی. تو لوگوں کے ذہن میں سوالات بھی تھے میں آپ سے نہیں پوچھتا کہ یہ ٹھیک ہوا یا غلط ظاہر جی. ہے کہ اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں بنتا پوچھنے والا دو رائے, نہیں ہیں جی. دو رائے اس میں ہے نہیں ہمارے ہم اپنے نوجوانوں کو کیسے مسجد کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں کیا کیا چیزیں ہم کرتے ہیں کیسے ایسے پروگرام ہیں جی کیونکہ مجھے یاد ہے کہ یہ پولیس میں بھی ایک بڑی بات ہے یہاں کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ریڈیکلائز کیوں ہو جاتے ہیں یوت جی. اور مجھے یاد ہے شاید آپ سے بھی یہ سوال کیا گیا تھا کہ احمدی احمدیا مسلم جماعت کے نوجوان مختلف کیوں نظر آتے ہیں تو جی. ہمیں اس حوالے سے آپ بتائیں ہاں جی میں ضرور اس کے بارے میں کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے جو آپ نے کینبس کے حوالے سے ذکر کیا میں, میں اپنی سامین کی خدمت میں یہ اور جو خاص کر کے پیرنٹس ہیں والدین ہیں ان کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں آ, بچوں کو یہ باور کروانا چاہیے کہ اے, اگر حکومت نے اس کو اے, جائز قرار دے دیا ہے اے, یا اسے لیگل قرار دے دیا ہے جی. اے, تو بھلے کر دیا ہے لیکن ہمارے مذہب نے نہیں اسے کر, اے, حلال کی, اے, جی. جائز قرار دیا تو یہ باور کروانے کی ضرورت ہے اس سے پہلے شراب بھی انہوں نے جائز قرار دی ہوئی ہے اور شراب عام طور پر مل بھی جاتی ہے لیکن اس کا اسلام سے تعلق کوئی نہیں ہے کہ اسلام میں بہرحال وہ حرام ہے جائز نہیں ہے اسی طرح کینوس اگر حکومتی لیول پر اس کو لیگل کر دیا گیا ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اور اس کے بہت سارے نقصانات ہیں اس چیز کا ہمیں بچوں کے سامنے اس کو ٹیبو بن کے سمجھ کے سے ذکر ان سے اجتناب نہیں کرنا چاہیے بلکہ اوپن, اوپن ماحول میں اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کے دوستی کے ساتھ کھل کے بات کرنی چاہیے کہ یہ کیا ہے اور اسلام کی جو اس کو منع کرنے کی جو حکمت ہے وہ بیان کی جائے ان کے سامنے ان کے سامنے اس کے نقصانات بیان کیے جائیں آج ہی میں ایک اپنے دوست سے اس کا ذکر کر رہا تھا بارے میں بات کر رہی تھی چونکہ آج جس طرح آپ نے ذکر کر دیا ہوں ان دوستوں میں بیٹھے ذکر ہو جاتا ہے تو باتوں باتوں میں ایک جو ہم نے نقصان ڈسکس کرے تھے وہ یہ تھا کہ وہ اسپیشلی جو یوتھ میں ایک تو جو برین ڈویلپمنٹ ہے اس کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچاتی ہے اس کو ڈویلپ نہیں ہونے دیتی دوسرا ایک یوتھ میں سستی پیدا کر دیتی ہے وہ جب ہائی ہوتا ہے تو اس کا مزہ آتا ہے اس کے بعد جب وہ اپنے ریگولر موڈ میں آتا ہے تو اس کا کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا تو اس کی پڑھائی اس کی اثر انداز کرتی ہے جاب اثر انداز کرتی ہے اس کی جو فیملی لائف ہے اس کو خراب کرتی ہے اس کی جو دوستی ہے اس کی زندگی دو, دو, دو, یار دوست ہے وہی زندگی خراب, خراب کرتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ اپنے ایک شیل میں چلا جاتا ہے اور پھر ٹوٹلی totally اس پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو है. یہ چیز ہے ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ کھل کے اس پر بات کرنی چاہیے اور ان کو نقصانات بیان کرنے چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ بھلے ملک میں اور بھی بہت ساری چیزوں کی اجازت ہے شراب کا میں نے ذکر کیا اور بھی چیزیں ہیں جو آپ کو بھی پتہ ہے لیکن ہمیں اسلام اس کی اجازت دیتا اگر شراب پہلے بھی جائز تھی تو ہمارے لیے تو پھر بھی ناجائز ہی ہے تو اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے اور بچوں کے ساتھ ہمیشہ بات کرنی چاہیے آ, اب رہا آ, جماعت احمدیہ کس طرح کرتی ہے اس سے پہلے کہ بچوں جو پیرنٹس ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو انوالو رکھیں ان کو انگیج رکھیں جتنا مصروف رکھ سکتے ہیں بچوں کو چھوٹی عمر سے اتنا ان کو رکھیں مصروف اگر وہ مصروف رہیں گے تو دوسری طرف ان کا دھیان نہیں جائے گا ان کو سپورٹس ایکٹیویٹیز میں رکھیں ان کو مختلف مطلب جو ایجوکیشنل پروگرامز ہیں ان میں انوالو رکھیں تو جتنا ہم بچوں کو انوالو رکھیں گے اتنا وہ دوسری طرف نہیں جائیں گے اگر وہ نبی کریم صلی اللہ وسلم نے یا شاید عربی کی مثال ہے راسل البطا دکان اور شیطان थी. کہ جو خالی دماغ ہے فارغ انسان ہے وہ دکان شیطان کی دکان ہے تو اس میں ایسے ہی وہ آتے جاتے ہیں جو خیالات آتے آت آت آت آت جاتے جی. ہیں جو انسان کو دوسری طرف لے جاتے ہیں بہرحال جماعت احمدی اللہ تعالی کے فضل سے اس کو جس طرح ٹیکل کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم انوالومنٹ رکھتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ بچوں کو پیرنٹس کو اویئرنیس اس کے بارے میں دلائی جاتی ہے ان کو آگاہ کیا جاتا ہے کیا ہے کیونکہ یہ چیلنجز ہمیں بھی سوسائٹی میں ہیں جی uh, اس اس سے کوئی انکار نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے سے جماعت احمدیہ آ, اس کا مقابلہ کرتی ہے اور خلافت کی ہمیشہ ہمیں جو ایک گائیڈنس ہے ہدایت ہے وہ ہمیں ملتی رہتی ہے دعائیں ہیں خلیفت المسیح کی ہمارے ساتھ تو آ, یہ ہم پیرنٹس کو اویئر کرتے ہیں دوسرا ہم ان کو آ, جو بچے ہیں ہماری جو اگزلری آرگنائزیشن ذیلی تنظیمیں ہیں ان میں ہم بچوں کو چھ سال آٹھ سال کی عمر سے انگیج کرنا شروع کرتے ہیں اور وہ پھر مختلف ایکٹیویٹیز میں ہم ان کو انوالو کرتے ہیں اور ان میں جو مین ہوتا ہے وہ آ, جو sports activities ہیں وہ اس میں ہم بچوں کو شامل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو تعلیمی ان کے سرگرمیاں ہیں ان میں ان کی مدد کی جاتی ہے مختلف تعلیمی مقابلہ جات ہوتے ہیں آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اسپورٹس ایکٹیویٹیز اسپورٹس کلب ہیں ہیں کرکٹ کی لیگ ہے ساکر کی لیگ ہے احمدیہ باسکٹ بال لیگ ہے ابھی حال ہی میں ہماری احمدیہ مسلم یوتھ امریکہ گئی ہوئی تھی امریکہ بھر سے احمدیہ مسلم یوتھ کے جو ٹیمز ہیں وہ اس ٹورنامنٹ میں شامل ہوئیں اور بیلی سے بھی ہمارے دوست مولانا نوید احمد منگلا صاحب yeah. وہ بھی ایک ٹیم لے کے آئے اور وہ فائنل تک پہنچ گئی ٹیم yeah. اور ہماری کینیڈا کی ٹیم اللہ تعالیٰ کے فرض سے اس سال پھر فاتح ہوئی تو کینیڈا yeah. سے بھی ٹیمیں جاتی ہیں اس طرح کرکٹ ٹورنامنٹ انگلینڈ میں ہوتے ہیں باسکٹ بال کی لیگ ہے ساکر لیگ ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس طرح جماعت احمدیہ اس کو آ, جو آ, جو احمدیہ یا مسلم یوت ہے اس کو رکھتی ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اے اے اے اے اے اٹ کیپس دیم آف دا اسٹریٹس اور پھر دوسرا ان کی تعلیمی تربیت بھی ہوتی رہتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو مساجد میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو پیغام جاتا ہے یا خطاب جاتا ہے وہ ہم کے جو خطابات ہیں ان کی روشنی میں ہوتا ہے اور یہ نہیں کہ کوئی بھی خطیب اٹھ کر ریڈیکلائز کرنا شروع کر دے ایسی کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ کے فر سے ہماری مساجد سب سب کے لیے کھلی ہوتی ہیں اور آ کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس قسم کے خطابات دیتے ہیں اور تو اس طرح احمدیہ مسلم جماعت اللہ تعالیٰ کے سے اپنے یوتھ کو انگیج رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرصہ جماعت احمدیہ کا کوئی فرد ایسا نہیں کہ جو اس طرح قسم کی یا ریڈیکلائز ہوا ہو یا کسی اس نے ایسے دہشت گردی کا کام کیا ہو تو یہ اللہ تعالی کا فضل ہے اور جماعت کی جو ٹریننگ ہے وہ بھی ہے اس میں چلیے بہت بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ نوجوان جسم بھی اور ذہن بھی جی یہ بڑا مصروف عمل ہوتا ہے اگر آپ اس کی سمت درست کر دیں اور اس کو آپ ایک متبادل فراہم کریں کیونکہ میں نے یہ اکثر دیکھا ہے اور اسی بات کو ہم نے کہ جہاں پہ نوجوانوں کے پاس متبادل نہیں ہے ان کے پاس کوئی اور مصروفیت نہیں ہے हुँ. اس میں پھر اس طرف نوجوان جاتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ کھیلوں کی بھی بات کی جائے ان کے ساتھ اور جیسے آپ نے کرکٹ کے حوالے سے کہا یا باسکٹ بال لیگ کے حوالے سے آپ نے بات کی تو یہ مجھے یاد ہے کہ یہ باسکٹ بال کی لیگ باقاعدہ اب ایک مشہور لیگ بنتی جا رہی ہے اس میں بہت سے نوجوان آتے ہیں وہ نوجوان شامل ہوتے ہیں اور بلیس کی بات کی نوید احمد منگنا صاحب کی بات کی آپ نے تو بلیس کی ٹیم امتیاز صاحب پہلے کینیڈا کی ٹیم سے جیتی راؤنڈ جی میں جی اور فائنل جی میں آنے کے بعد پھر وہ ٹیم کینیڈا کی ٹیم سے ہار بھی گئی تھی تو یہ سلسلے سارے جاری رہنے ضروری ہیں انہی کی وجہ سے پھر نوجوان مصروف بھی رہتے ہیں انہیں خوشی بھی ہوتی ہے اپنے شوق سے جذبے سے وہ مسجدوں کی طرف بھی آتے ہیں اور ان سرگرمیوں میں شامل بھی رہتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے وہ اتنا رضاکارانہ کام کرنا پڑتا ہے جب بھی جماعت کے مختلف پروگرامز ہوتے ہیں تو ہمارے جی. نوجوان ہی ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے وہ ڈیوٹیز بھی کر رہے ہیں پارکنگ کی ہو آ, ٹرانسپورٹیشن کی ہو مسجد کے اندر یا باہر ہو تو وہ ایک مصروفیت اللہ کے فضل سے ایسی ہے جس مصروفیت کی وجہ سے ان کا ذہن دوسری طرف نہیں جاتا تو بہت ضروری بات یہی ہے کہ آپ انہیں مصروف رکھیں ان کے ساتھ انوالو جی دوسرا یہ جو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ رضا کار کارانہ کام کرتے ہیں جماعت جی. اور بہت سارا جو جماعت کے اندر والنٹئر کام ہے وہ خدام کرتے ہیں جو ہماری احمدی مسلم یوتھ ایسوسیشن ہے وہ کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو کمیونٹی کے اندر کام ہے وائڈر اسکیل کے اوپر بڑے اسکیل کے اوپر تو وہ بھی احمدیہ مسلم یوتھ کرتی ہے جب دو 2016 سولہ میں جماعت احمدیہ نے پچاس سال یہاں پہ منائے تو خدام الحمدیہ نے ہماری جو مجلس خدام الحمدیہ احمدیہ مسلم یوتھ ایسوسیشن ہے انہوں نے کہا کہ ہم کینیڈا کو شکریہ ادا کرنے کے طور پر ہم ایک ملین پاؤنڈ نان پیرشیبل فوڈ اکٹھا کریں گے اور کینیڈا بھر کے جو فوڈ بینکس ہیں اس میں ہم وہ دیں گے بالکل ٹھیک ہے تو انہوں نے پھر یہ فوڈ اکٹھا کیا اور ایک ملین پاؤنڈ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے لوکل جو رفاہی ادارے ہیں فلائی ادارے ہیں تو یہ ایک ان میں سینس اف کمیونٹی بھی پیدا ہوتی ہے سینس اف گیونگ بیک بھی کہ واپس کمیونٹی کے اندر کچھ کیا جائے ان کو واپس دیا جائے تو وہ ایک معاشر کا پکا حصہ بن جاتے ہیں یہ ایسے ایسے بہت ہی آپ نے یہ بات کی تو مجھے بھی کچھ باتیں یاد آ گئی اس سے اس زمانے میں سردیوں کا بھی وقت تھا تو ہمارے علاقے میں جب بچوں کو یہ کام ملا تو انہوں نے نئے نئے طریقے ڈھونڈے تو جا کے کسی بزرگ کا دروازہ کٹکھا کے کہا کہ ہم آپ کے ڈرائیوے صاف کریں گے برف کلیئر کر دیں گے آپ ہمیں اس کے ہم نے یہ رضا کرانا کام کر رہے ہیں ہم نے فوڈ دینا ہے تو وہ ایک نئی خبر ہوتی تھی لوگوں کے لیے کہ اچھا تم یہ سب کر کے یہ لے کے فوڈ جا کے فوڈ بینک میں دو گے تو اگر اس نے کہا کہ مجھے 10 پاؤنڈ یا بیس پاؤنڈ دے دیں تو ایک گھر سے انہوں نے پیسے دیے یا سو پاؤنڈ دے دیا یہ نہیں تھا کہ صرف اپنی جی سے آپ نے دیے جی جی اس پیغام کو بھی پہنچایا کہ ہم یہ کام کر رہے اس طرح کر رہے ہیں اور طریقے ڈھونڈے کے کس طرح سے ہم نے زیادہ سے زیادہ جی جمع کرنا ہے پھر بچوں میں ایک آپس میں چیلنج شروع ہو گیا اس نے کہا کہ یار میرے تو دو سو پاؤنڈ کا تھا وہ پورے ہو گیا میں اس سے آگے نکل کے دیا ٹھیک تو مجھے یہ ساری باتیں اس لیے یاد ہیں کہ بچے پھر اس میں نہ صرف انگیج ہوتے ہیں بلکہ اس کو دیکھتے ہیں کہ دیکھو خدمت کا ایک الگ مزہ ہے اس مزے کو حاصل کرنا چاہیے تو سامعین یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے پروگرام بھی جاری رہے گا پروگرام میں آخری آدھے گھنٹے سے کم کا وقت ہے اس فریکوینسی پر جبکہ ہم نے دس بجے شب سے پروگرام اے ایم فائیو تھرٹی پر شروع کرنا ہے جو کہ رات کے بارہ بجے تک جاری رہے گا. یہ پروگرام جو آپ سن رہے ہیں اس کا نام ہے ریڈیو احمدیہ ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں ہم ہر ہفتے اور اتوار کی شب آٹھ بجے سے بلکہ ہفتے کی شب نو سے گیارہ بجے تک آپ کی خدمت میں ہم لے کر حاضر ہوتے ہیں ہفتے کو پیش کیے جانے والے پروگرام ریڈیو احمدیہ میں عربی اور بنگلہ زبانوں میں پیش کیے جاتے ہیں اسی اسٹوڈیو سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں یہ دونوں پروگرام بھی آپ کو موقع دیتے ہیں ہمارے وہ سامعین جو اردو زبان جو بنگلہ زبان سمجھتے ہیں عربی زبان سمجھتے ہیں ان کو یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ اپنے سوارات کے ذریعے براہ راست ریڈیو احمدیہ سے جو بات پوچھنا چاہتے ہیں احمدیت کے حوالے سے پوچھتے ہیں اتوار کو اللہ کی فضل سے ریڈیو احمدیہ اردو زبان میں آٹھ بجے شب براہ راست نشیات کا آغاز کرتا ہے اور گیارہ بجے شب تک براہ راست نشیات جاری رہتی ہیں جبکہ پروگرام کے آخری حصے میں یا پروگرام کے آخری گھنٹے میں ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنثر عزیز ایک کی تازہ ترین خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کیا کرتے ہیں آج جس خطبے کی ریکارڈنگ پیش کی جائے گی وہ انیس اکتوبر کو فلیڈلفیا کی مسجد کے فتح کے موقع پہ جو خطبہ حضور نے دیا اس کی ریکارڈنگ ہم آپ کی خدمت میں آج انشاءاللہ شاء گیارہ بجے شب پیش کریں گے یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ جیسا کہ پروگرام کے شروع میں ہم آپ سے بتاتے بھی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم احمدیہ مسلم جماعت کا موقف اپنے سننے والوں کے سامنے پیش کریں ہمارے پروگرام عمومی طور پر کسی ایک موضوع کے گرد گھومتے ہیں اس دن کا یا اس پروگرام کا وہ ایک موضوع ہے جس پہ ہم بات کیا کرتے ہیں اس کے بعد ہم اپنی ٹیلی فون لائنز ای میل ایڈریسز سب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ بذریعہ ٹیلیفون بھی ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں آپ ای میل کے ذریعے بھی ریڈیو احمدیہ تک پہنچ سکتے ہیں ہمارے یہ تمام کے تمام پروگرامز سامین جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یہ ختم ہونے کے بعد ہماری آفیشیل ویب سائٹ voiceofislam.ca www.voiceofislam.ca اس ویب سائٹ پر ہم اپلوڈ بھی کر دیتے ہیں آپ voiceofislam.ca کے آرکائیو سیکشن میں جا کر آج سے پہلے کے جتنے بھی پروگرام ریڈیو احمدیہ پر پیش کیے گئے ہیں ان تمام پروگرامز کی ریکارڈنگ موجود ہے اور آپ وہ ریکارڈنگ سن بھی سکتے ہیں یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گا ہمارے ان سامعین کا جو کینیڈا سے باہر ہیں ہمیں بہت ساری ای میلز موصول ہوتی ہیں دنیا کے مختلف ممالک سے جرمنی سے بھی آتی ہیں انگلینڈ سے بھی بھارت سے بھی پاکستان سے بھی آسٹریلیا سے بھی ہمیں ای میلز آتی ہیں یونان سے بھی آتی ہیں اللہ کے فضل سے بہت سی جگہوں پر یہ پروگرام ہے جو براہ راست کرنا سہی سے اس کی ریکارڈنگ سنی جاتی ہے اکثر آپ کے سوالات ہمیں پروگرام کے بعد موصول ہوتے ہیں وہ اس موضوع سے متعلق ہوتے ہیں جہاں جو پروگرام گزر چکا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں جو ہمارے سننے والے ریکارڈنگ ہیں ان ان کو ہم پھر ای میل پر ہی جواب دے دیا کرتے ہیں یا اگر آپ کا ایک ایسا سوال ہو جو فقی مسئلے سے متعلق ہے اور وہ پروگرام آنے والا ہے تو اس کو پھر ہم اٹھائے رکھتے ہیں اس پروگرام تک اور اس خاص پروگرام میں آپ سوال کے سوال کا جواب بھی دیا کرتے ہیں اسی طرح سے ہمارے بہت سے سامعین جو ای میل بھیجتے ہیں جن ای میل میں آپ کی رائے ہوتی ہے پروگرام کی پسندیدگی کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے ان کو ہم اپنے پروگرامس میں شامل نہیں کرتے لیکن آپ کی رائے ہم تک پہنچتی ہے آپ کی دعائیں بھی ہم تک پہنچتی ہیں جو بات آپ ہم سے کہتے ہیں وہ تمام کی تمام پہنچتی ہیں تو آپ تمام لوگوں کا جو پروگرامس کو سنتے ہیں بہت شکریہ ریڈیو احمدیہ کو سنتے رہیے اور اگر کوئی بہتر رائے اور تجویز آپ کے ذہن میں آئے تو ضرور بھیجا کریں ہم اپنے لحاظ سے اور اپنے ذرائع کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے آپ کی آرا کی روشنی میں اپنے پروگرام کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش بھی جاری رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ کی فضل سے ریڈیو احمدیہ اب آپ کی خدمت میں ایک وسعت کے ساتھ ہے عربی زبان بنگلہ زبان یہ دونوں زبانیں بھی اس میں شامل کی گئیں اردو زبان بھی شامل کی گئی ہے مختلف موضوعات تھے جن موضوعات کا دائرۂ کار بڑھایا گیا ہے اور مختلف نو مضامین ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر اللہ کے فضل سے حاضر ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ ہی کی جو آ رہا تھی انہی کی روشنی میں ہم نے فیصلے کیے ہیں اسی طرح سے ریڈیو احمدیہ ایک کوشش اور کر رہی ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں ریڈیو احمدیہ کی ایک ایپ فونس کے لیے بھی میسر ہوگی جس کے ذریعے آپ ریڈیو احمدیہ انشاءاللہ سن بھی سکیں گے اور جی. پروگرام یہی ہے اللہ نے چاہا تو مختلف زبانوں میں چوبیس گھنٹے کے لیے نشریات پھر آپ تک موجود رہیں گی انشاءاللہ اس میں آزمائشی بنیادوں پر کام ہم کر رہے ہیں صرف اس میں ڈفرنٹ آپشنس دیکھ رہے ہیں کہ کیا چیز بہتر رہتی ہے थे. کس طریقے سے تو انشاءاللہ اللہ آپ کی جو آ ہے ان کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ریڈیو احمدیہ ایک مسلسل ترقی کے سفر پر گامزن ہے اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کیجیے امتیاز صاحب ہمارے دو تین موضوعات اور ہیں جن پر ہم نے آج بات کرنی ہے جی آپ نے پارلیمنٹ آف ورلڈ ریلیجنس کی بات کی تھی اس ذکر کو ہم شروع کریں گے اور اگر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے سوالات آتے ہیں تو اگلے حصے میں ہم پروگرام کی بات کریں گے ایک اور چیز جب ہم اسلام کی مسائی کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ کے فرض و کرم سے احمدیہ مسلم جماعت مختلف قسم کے پروگرام لے کر آتی ہے اور خلافت کی برکت اسے ہم کہتے ہیں کہ جو پروگرام شروع ہوتا ہے وہ بس عالمگیر حیثیت اختیار کر جاتا ہے جا. اور یہ نہیں ہوتا کہ یہ پروگرام صرف ایک شہر ایک علاقے ایک صوبے یا ایک ملک میں ہے بلکہ ساری دنیا میں وہ پروگرام شروع ہوتا ہے اور ایک عالمی توجہ اللہ کے فضل سے حاصل کرتا ہے اور اس کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ دنیا کے سامنے حقیقی اسلام کی تصویر اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بات کی جائے آپ شاید سمجھ نہیں ہوں گے کہ میں پاتھ وے ٹو پیس کیمپین کا ذکر کروں گا جی پروگرام کے اس حصے میں تو مشکل لگتا ہے لیکن انشاءاللہ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم اپنے سامعین کو بتائیں گے کہ یہ کیمپین کیا ہے کون سے پوائنٹس ہیں اس کے جی. اور یہ پیغام اللہ کے فضل سے کہاں کہاں احمدی مسلم جماعت لے کر جا رہی ہے اور ان کو اس کی وضاحت کر رہی ہے اس پہ بھی بات کریں گے ہم بات کرتے ہیں پارلیمنٹ آف ورلڈ ریلیجنس کی پہلے جی. اور موضوع کو وہاں سے آگے بڑھاتے ہیں اس سے پہلے سامین ایک بات اور آپ کو بتا دیں کہ یہاں وقت ہے اگر آپ ریڈیو احمدیہ میں اپنے سوال کے ساتھ شامل ہونا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے آپ فور ون سکس فور ون زیرو یا پھر ٹول فری نمبر 1855 ایٹ فائیو ان نمبر پہ کال کر سکتے ہیں اپنے uh, سوال کے ساتھ آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں پارلیمنٹ آف ورلڈ یہ کوئی نئی تنظیم ہے, کیا ہے آ, ایک تنظیم ہے جو تقریباً سو سے زائد سال ایک سو بیس پچیس سال کے قریب ان کی تاریخ ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ کانفرنس منعقد کرتے ہیں جو پانچ سے دس دن کے لیے ہوتی ہے اور اس میں مختلف مذاہب کی نمائندگی کی جاتی ہے اور اس میں مختلف مذاہب اپنی مذاہب کی تعلیم کے تعلیمات کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں اور ہر کانفرنس کا ایک تھیم ہوتا ہے یہ مراکد کون کرتا ہے اس کا یہ ایک ہاں یہ ایک اب تو یہ آرگنائزیشن بن چکی ہے پارلیمنٹ آف ورلڈ ریلیجنز اور یہ شکاگو میں بیس کرتے ہیں شکاگو میں کیوں بیس کرتے ہیں اس لیے کہ جو پہلی کانفرنس تھی پارلیمنٹ آف ورلڈ ریلیجنس کی oh. وہ uh, شکاگو میں ہوئی وہ اٹھارہ سو ترانوے میں ہوئی اور है. اس میں بھی نمائندگی اسلام کی بھی ہوئی اور بھی مختلف مذاہب کی ہوئی جو کانفرنسز ابھی تک ہو چکی ہیں اس میں ڈالی لامہ پوپ اور uh, بڑے بڑے نام ہیں مختلف مذاہب کے جو لیڈر ہیں ہندو مذاہب کے ہندو مذہب کے سکھ مذہب کے اسلام اور عیسائیت اور یہودی تمام مذاہب کی اس میں نمائندگی ہوتی ہے اور جو نیٹو ریلیجنز ہیں اویرجنز, ان کے بھی ہوتی ہے نمائندگی تو پہلی جو کانفرنس تھی وہ اٹھارہ سو ترانوے میں ہوئی آ, یہ شکاگو میں ہوئی اور اس میں اسلام کی نمائندگی کی سعادت بھی جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہوئی وہ کس طرح آ, اصل میں امریکہ میں میں نے ہم نے جب ذکر کیا کہ پیغام کس طرح حضرت مسیح ماؤد المہدی جی ماحود علیہ صاحب السلام کا پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے سعید فطر لوگوں کو اس کی طرف اس کو قبول کرنے کی توفیق بھی دی اور ان سعید فطر لوگوں میں سے ایک جو سعید انسان تھے ان کا نام الیگزینڈر رسل ویب تھا اور है? انہوں نے حضرت مسیح السلام کی کتب کا مطالعہ کیا اور خط کے ذریعے آپ سے بہت عقیدت کا اظہار کیا اور پھر اسلام اسلام قبول کیا تو انہوں نے اپنا نام محمد رکھا محمد الیگزینڈر رسل ویب تو है? جب انہوں اس وقت پھر اٹھارہ سو ترانوے میں جب یہ پہلی کانفرنس ہو رہی تھی تو اس وقت انہوں نے حضرت مسیحمود السلام کی کتاب کتابوں کے ذریعے سے کافی اسلام کا علم بھی حاصل کر لیا تھا اور خود بھی محنت کی اور پھر انہوں نے اسلام کی نمائندگی وہاں پہ کی تو دو یا تین غالباً ان کی تقاریر تھیں اس کانفرنس کے اندر پھر یہ ایک سو سال کوئی کانفرنس نہیں ہوئی انیس سو ترانوے میں دوبارہ یہ کانفرنس ہوئی شروع اس کا اجرا ہوا اور اس کے بعد پھر یہ نہیں رکی اور یہ کانفرنس چلتی رہی اب یہ انیس سو ترانوے میں یہ کانفرنس دوبارہ شکاگو میں ہوئی اور اس میں ڈالی لاما بھی نے بھی شرکت کی اور وہ کی سپیکر تھے پھر انیس سو میں یہ کانفرنس کیپ ٹاؤن میں ہوئی ساؤتھ افریقہ میں سات ہزار سے قریب لوگوں نے اس میں شرکت کی اور اس میں بھی بہت سارے لوگوں جو مذاہب کے لیڈرس تھے انہوں نے شمولیت کی پھر جو اگلی کانفرنس تھی وہ بارسلونا اسپین میں ہوئی دو ہزار چار میں تو اس میں بھی تقریباً سا... نو ہزار کے قریب لوگوں نے شمولیت اختیار کی اور مطلب جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہر کانفرنس کا اپنا ایک تھیم ہوتا ہے اور اس کے مطابق پھر ہوتا ہے آسٹریلیا میں مثلاً جو منعقد ہوئی وہ دو ہزار نو ملبرن آسٹریلیا میں منعقد ہوئی اور ان کا کیا تھا جو جی. اس میں تقریباً 6,000 لوگوں نے شرکت کی اور اس میں بہت سارے ایشوز جو ایبوریجنل سے ریلیٹڈ تھے ریکنسلییشن سے ریلیٹڈ تھے ان کو شامل کیا گیا اور اس میں ایکسٹریمیزم کو بھی ڈسکس کیا گیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو 2015 میں کانفرنس ہوئی وہ برسلز بیلجیم میں ہوئی اور اس میں بھی بہت سارے لوگوں نے شرکت کی اور اب جو کانفرنس ہو رہی ہے یہ ٹرانٹو میں, میں جی ہو رہی ہے اس سال اور یہ یکم نومبر سے سات نومبر تک ہوگی اور جس میں نے عرض کیا کہ ٹرانٹو میں اور اس کا تھیم بھی ڈائورسٹی اور ریکنسلییشن اور اس کے اوپر ہے تو یہ ایک مختصر سی تاریخ ہے اس کانفرنس کی چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ تو اس دفعہ جو کانفرنس ہے اس میں موضوعات کے لحاظ سے کون سے موضوعات ہیں اور میرے علم میں ہے کہ آپ کا بھی کوئی کردار اس میں ہے آپ کس حیثیت میں اس کانفرنس میں جا رہے ہیں میرے سننے والوں کو بتائیے آ, اس میں مختلف موضوعات پر بات ہو رہی ہے اور آ, آ, جو خاکشار کو توفیق مل رہی ہے اس اس میں اس کانفرنس میں ایز اسپیکر ای کے طور پر وہ پیتھ وے ٹو پیس ہے اس کے بارے, بارے میں ہم ان ڈیٹیل میں بات کریں گے تو اس میں جو اس کانفرنس جو ٹورانٹو میں کانفرنس ہو رہی ہے وہ ہے دا پرامس آف انکلوژن دا پاور آف لو آ, یہ ہے اس کا اچھا موضوع, آ, موضوع ہے. ہے یہ اور جتنی بھی تقاریر ہوں گی وہ اس کے ارد گرد گھومیں گی آ, دراصل है. یہ جو آ, اس میں آ, آ, یہ جو کانفرنس تھی انہوں نے پارلیمنٹ آف ورلڈ ریلیجنز نے آ, حضرت جماعت احمدیہ کے جو خلیفہ ہیں حضرت امیر المعومن خلیفۃ المسی الخت بن اصل عزیز کی خدمت اقدس میں درخواست کی تھی کہ آپ ایز اے کین اسپیکر آ کر تشریف لائیں اور یہاں پہ تقریر کریں اور دو تقریر انہوں نے پرپوز کی تھیں لیکن حضرت امیر المومنین کی بہت ساری مصروفیات ہیں اور امریکہ کا دورہ تھا جس کی وجہ سے آپ نے اپنے ریگریٹس بھیجے اور تو دراصل اصل تقریر تو حضرت امیر المومنین کی تھی تو بہرحال چونکہ ایک آپنیٹی تھی اور جماعت احمدیہ کا ایک جو انٹرنیشنل کیمپین ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا جی. پیسے ٹو پیس تو اس ضمن میں پھر جو یہاں پہ جماعت احمدیہ کے president ہیں مسٹر مسٹر لعل خان ملک ملک لال خان جی. صاحب انہوں نے مجھے مجھ سے مجھے یہ ہدایت دی ہے کہ آپ نے جا کے اس موضوع پر تقریر کرنی ہے تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے اسلام احمدیت کی نمائندگی کرنے کی اور ایک ایسا پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید کا پیغام ہے اور جو اسلام کی حقیقی تعلیم پر مبنی ہے اور دراصل یہ جو پیغام ہوگا یا تقریر ہوگی ذریعانورزیز حضرت امیر المومنین کی جو کتاب ہے ٹو پیس اس کو ہی بیسیکلی کنسائز کر کے بیس پچیس منٹ میں اس کو پریزنٹ کیا جائے گا اور اس میں جو نائن ذکر کریں گے تھوڑی دیر بعد تو وہ بیسیکلی ان کو پہنچائے جائیں گے کہ یہ ہے کہ کس طرح اچیو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سامین ریڈیو احمدیہ اور میں آپ کے میزبان صفی راجپوت میرے ساتھ امتیاز احمد سرا صاحب اسٹوڈیوز میں آج ریڈیو احمدیا کے مہمان ہیں ہم دس بجنے کے قریب ہیں دس بجے ہماری اور آپ کی جو ملاقات ہے یہ تو رہے گی لیکن فریکوینسی ہماری اے ایم فائیو تھرٹی ہو جائے گی ہم ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون سے اپنا پروگرام منتقل کر دیں گے ایم تھرٹی پر اے فائیو تھرٹی دس بجے سے بارہ بجے تک ریڈیو احمدیہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور امتیاز احمد سرا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے اسٹوڈیوز کے نمبر بھی 416 ون سکس یا پھر ٹول فری ون ایٹ فائیو ہی رہیں گے یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں سامین ہر ہفتے اور اتوار کی شب لے کر حاضر ہوتے ہیں اب بات ہو رہی تھی ورلڈ پارلیمنٹ آف ورلڈ ریلیجنز کی یہ ہم آپ کے سامنے گاہے بگاہے اللہ کے فضل سے جو بھی پروگرام کرتے ہیں ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلام کی ترویج کی اسلام کی اشاعت کی بات ہو رحمد مسلم جماعت اس میں کسی سے پیچھے رہے اور اللہ کے فضل سے جس چیز کی بات شمولیت کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا کے اور مذاہب ہیں اور لوگ ہیں ان کو اسلام کی تعلیم دی جائے اور کسی ایک موضوع پر دیکھیں کہ اسلام کیا کہتا ہے اور یہ مذاہب کیا کہتے ہیں تو اس ضمن میں جیسے پارلیمنٹ آف ورلڈ ریلیجنس کی بات کی ہے اسی طرح سے ایک اور سالانہ کینیڈا کا سب سے سینتیس سال اللہ کے فضل سے پینتیس سال اس کو ہو چکے ہیں ورلڈ ریلیجنس کانفرنس یہ منعقد کی جاتی ہے کیلیگری میں بھی کی جاتی ہے اسی طرح سے واٹر میں بھی کی جاتی ہے یا اس کے اس کے ساتھ کے کسی بھی شہر میں ان کے علاوہ بہت علاقائی بنیادوں پر ہم انٹرفیتھ سمپوزیم بھی کرتے ہیں جس میں ہم بین المذاہب سمپوزیم ہیں اور ایسا ہی ایک سمپوزیم اگلے اتوار کو یعنی اٹھائیس اکتوبر کو منعقد کیا جا رہا ہے یہ لیڈیز اونلی ہے یعنی صرف خواتین کے لیے کیونکہ احمدیہ مسلم ویمنز ایسوسی ایشن ساگا کی جو ہیں ان کی طرف سے یہ انٹرفیتھ سمپوزیم ہے اور اس دفعہ کا جو موضوع ہے وہ ہے رول آف ویمن ان اپ برنگنگ فیوچر جنریشن کہ ہماری جو مستقبل کی نسل ہے اس کے اس کے لیے جو کردار ہے یا عورت کا کیا کردار ہے اس کو پروان چڑھانے میں نئی نسل کو یا اس کی پرورش میں اور سوال یہ ہے کہ آپ کا مذہب اس بارے میں کیا کہتا ہے تو اس میں اسلام بھی ہوگا کرسچینٹی کو بھی دعوت دی گئی ہے عیسائیت کو بھی یہودیوں کو بھی دعوت دی گئی ہے سکھ ازم بھی ہے ہندوازم بھی ہے بدھ بھی ہے اور اس کا وقت ہے دو بجے دوپہر سے پانچ بجے تک اور دن ہے اتوار کا اکتوبر کی اٹھائیس تاریخ بنتی ہے اٹھائیس اکتوبر دو ہزار اٹھارہ میں بیت الحمد مسجد جو ہماری مسیر ساگا میں موجود ہے بیت الحمد ماسک ون ون فور نائن میتھسن بلے یہاں پر یہ ہوگی آپ نے اگر اس میں شامل ہونا ہے تو آر ایس وی پی کے لیے آپ اے ایم جے لجنا آپ یہاں پر آر ایس وی پی کر سکتے ہیں یا پھر ڈبلو اس پر آپ آر ایس وی پی کر سکتے ہیں ٹویٹر پہ اے ایم یعنی اے ایم یہ ان کا آئی ڈی ہے آپ ان کو اپنا آر ایس پی بھی کر سکتے ہیں لیڈیز اونلی یعنی خواتین کے ہے صرف انٹرفیت سمپوزیم ہے ٹائٹل اس کا یہ ہے کہ رول آف ویمن انگنگ اوور فیوچر جنریشن تو موڈ آف کمیونیکیشن یعنی یہ ہوگی انگریزی زبان میں ہی کیونکہ دیگر مذاہب بھی آ رہے ہیں انہوں نے بھی آپ سے بات کرنی ہے تو وہ خواتین جو دلچسپی رکھتی ہیں سننا چاہتی ہیں اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں اور شمولیت کے طریقے آپ کو بتا ہے اٹھائیس اکتوبر دو بجے سے پانچ بجے تک کی انٹر انٹرفیت سمپوزیم آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا سوامین آج کا جو پروگرام ہے میرے ساتھ امتیاز احمد سرا صاحب یہ پروگرام جب ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں تو ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو خاص طور پر مغرب میں مغربی ممالک میں اسلام کی اشاعت اور ترویج کے لیے جو کام احمد مسلم جماعت کر رہی ہے یا اب جو مسائل آج کے اس دور میں ہمارے سامنے آتے ہیں جو واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر اسلام یا مسلمان عمومی طور پر مدافعت کا یا مدافعانہ ایک رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے وضاحتیں دینی پڑتی ہیں یا مختلف قسم کے مضموم سازشیں اسلام کے خلاف سامنے آتی ہیں جی. تو احمدیہ مسلم جماعت کا اس ضمن میں کیا رییکشن ہوتا ہے کس طرح سے ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور ایک حقیقی اسلام کی حقیقی تصویر دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے کیا کیا کوششیں ہم کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے خلافت کے زیر سایہ یہ تمام مسائل ایک اجتماعی رنگ رکھتی ہیں اس کی وجہ سے ہی اور اللہ کے فضل کے ساتھ ان چیزوں کا اثر معاشرے میں نظر بھی آتا ہے ایک نہیں دو نہیں ایسے ان گنت اللہ کے فضل سے واقعات ہیں جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں تو ہمیں کئی دفعہ یہ احساس ہوتا ہے کہ ان تک تو پیغام پہنچایا ہی نہیں کیا یا پہنچایا گیا تو وہ وہ عمل پہنچایا گیا جو اسلام کے حق میں نہیں جاتا بلکہ اسلام کو بدنام کرنے کا باعث بنتا ہے پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے احمد مسلم جماعت ایک ایسی جماعت ہے جو قولی جماعت نہیں ہے صرف باتیں نہیں کرتی بلکہ عملی طور پر ہر میدان میں جہاں ضرورت ہے وہ آگے آگے نظر آتی ہے نمایاں نظر آتی ہے اور اس کی وجہ سے ایک اچھا جو اسلام کا ایک اچھا ہمیں ایک تصویر صحیح تصویر ہے وہ پیش کی جاتی ہے ایک پروگرام میں میں پچھلے ہفتے شامل ہوا جہاں اس شہر کے میر بھی موجود تھے انہوں نے کئی دفعہ اس بات کا ذکر کیا کہ میں مسلمانوں کے بارے میں یہ سنتا ہوں میں مسلمانوں کے بارے میں وہ سنتا ہوں مجھے کہا جاتا ہے کہ اسلام یہ ہے جی اب تو مجھے ہنسی آتی ہے کیونکہ میں دیکھتا ہوں جب احمدیوں کو اور میں دیکھتا ہوں کہ یہاں ہسپتال بن رہا ہے تو اس کے لیے یہ پیسے لے کر آ رہے ہیں یہاں پہ اگر کوئی اور واقعہ ہوتا ہے کہیں ہمیں رضا چاہیے ہوتے ہیں تو یہ ہے جو رضا لے کر آتی ہے جی. میں یہ دیکھتا ہوں جب کہ سال کے آخری دنوں میں ہم کرسمس کرتے ہیں یا آخری رات میں ہم سڑکوں پہ گن ڈال کے چلے جاتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں یہ نوجوان نظر جی آتے مزار. ہیں جی. کہ شہر کو صاف کرنے لگے ہوئے ہیں تو پھر میں کہتا ہوں کہ نہیں تم نے اسلام دیکھنا ہے تو میرے شہر میں آکے کے دیکھو میں تمہیں دکھاتا ہوں مسلمان صحیح. کیسے ہوتے ہیں تو اللہ, اللہ کے فضل سے یہ ساری باتیں کال ہی نہیں بلکہ فی نہیں ہے عملی طور پر اللہ, اللہ, اللہ, اللہ کے فضل سے احمدیہ مسلم جماعت ان چیزوں کو دکھاتی ہے پروگرام کے دوسرے حصے میں سامعین جب ہم پروگرام شروع کریں گے دس بجے شب انشاءاللہ اے ایم فائیو تھرٹی پر تو ہم آپ کے سامنے اس کیمپین کی بات کریں گے جو اب شروع کی گئی اور یہ اس کا آغاز تو اللہ کے فضل سے جولائی کے مہینے میں ہوا تھا جب جماعت احمد یا کینیڈا کا جلسہ سالانہ تھا لیکن یہ کیمپین اس وقت پوری دنیا میں مغرب میں خاص طور پر بالخصوص اس کیمپین کو بڑے زور و شور سے جاری کیا جا رہا ہے اور اس کا نام ہے پاتھ وے ٹو پیس یعنی امن کا راستہ اور دنیا کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ آج اگر ہم امن کی طرف اپنا سفر شروع کرنا چاہتے ہیں تو بنیادی طور پر اسلام ہمارے سامنے رہنمائی کے کون سے اصول رکھتا ہے ان نو رہنما اصول جو اصولوں پر ہم آپ کے سامنے بات کریں گے اور ایک ایک اصول کو سامنے رکھیں گے کہ جس کی تعلیم قرآن کریم نے دی آن حضور صلی اللہ علیہ وَََََََََََََََ وسلم نے دی اور ان تعلیمات کی روشنی میں یہ تعلیم آج امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسال رحمت صاحب خلیفۃ المسیح الخام سیدہ اللہ تعالیٰ بنثر عزیز جب کبھی دنیا کے کسی بھی ملک میں جاتے ہیں وہاں کی پریس سے بات کرتے ہیں پارلیمنٹرین سے بات کرتے ہیں سربراہان مملکت سے ملتے ہیں یورپی یونین جاتے ہیں کہیں پر بھی جاتے ہیں تو جو وہ امن کا پیغام لے کر جاتے ہیں اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ان سربراہان کے سامنے اور فیصلہ سازوں کے سامنے رکھتے ہیں اب یہ موقع احمدیہ مسلم جماعت نے سمجھا ہے یا اپنے سامنے رکھا ہے کہ ہر ایک خواص کو چھوڑ کے عوام تک بھی اس پیغام کو پہنچایا جائے اور کیسے پہنچایا جائے کیا طریقہ کار ہے وہ دو نو رہنما اصول کیا ہیں جن کی ہم بات کرتے ہیں امتیا صاحب اس کے بارے میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ پروگرام کے دوسرے حصے میں جی وہ دوسرا حصہ آپ سے تین منٹ کے بعد انشاءاللہ اے ایم فائیو تھرٹی پر شروع کیا جائے گا جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کی کہ دس بجے سے بارہ بجے تک کا پروگرام جب آپ اے ایم فائیو تھرٹی پر سنیں گے تو پروگرام کے پہلے حصے میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے ساتھ ساتھ آپ کے سوالات اگر ہوئے تو ہم ان سوالات کے جوابات بھی آپ کو دیں گے اس کے بعد آخر میں ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسور احمد صاحب خلیفت المسیح الخام ایدہ اللہ تعالیٰ بنثر عزیز کے انیس اکتوبر کے خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ بھی پیش کریں گے تو سامعین اب وقت ہے جب ہمارے وہ سننے والے جو ہمارے ساتھ ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ پر موجود ہیں ان سے ہم اجازت چاہیں گے بلکہ ان کو ہم دعوت دیں گے کہ آپ ہمارا پروگرام اگر سن رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سوئچ کیجیے اے ایم فائیو تھرٹی پر آئیے دس بجے یا پھر آپ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے کے ذریعے ہمارا پروگرام براہ راست سن سکیں گے یا پھر آپ چین ایف ایم کی جو نشریات ہیں یا جو اے ایم فائیو تھرٹی کی جو موبائل فونز کے لیے ایپ موجود ہے اس ایپ کے ذریعے بھی آپ ریڈیو احمدیہ دس سے بارہ بجے تک براہ راست سن سکیں گے اب سے دو منٹ تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے سفیر راجپوت کو ریڈیو احمدیہ سے اجازت دیجیے انشاءاللہ شاء آپ سے ملتے ہیں دس بجے اے ایم فائیو تھرٹی پر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ احمدیت زندہ بات زندہ بادہ زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد από... <سؤال> <سؤال> احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدی زندہ بار <سؤال> احمدیا زندہ ہyim... بار <سؤال> احمدیات زندہ بار زندہ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 زندہ بہ مد زندہ کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے گا نہ اور کوئی اب آنے والا چکا احمدیہ زندہ باد احمدیا زندہ با احمدیہ زندہ